لاشهد الله ونشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور انبتاتها وكل محتلف بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولا يا مهترم ديني بھائیو الله رب العالمين قد دين تاريخ الانسانيه في اور اس دین میں ساری انسانیت کی نجات ہے یہ دین علم والا دین ہے اور اسلام میں جہالت کو پسند نہیں کیا گیا اسلام میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایک مسلمان دین کا علم حاصل کرے اس کے مطابق خود عمل کرے اور دوسرے کو دوسروں کو اس علم کے مطابق ڈایوس دے ان کو ان کی اطلاح کرے ان کی تربیت کرے ان کو دین سکھائے اسی لیے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم خیرک تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے دین کا سیکھنا اور دین کا دوسروں کو سکھانا ایک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے لیکن موجودہ دور میں یہ خیر کی چیز غلط ہاتھوں میں جانے کی وجہ سے نقصان کا ذریعہ بن گئی ہے آج میڈیا کے فروغ کی وجہ سے بہت سے مسلمان وہ لوگ جو واقعی دین کے بارے میں گفتگو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں لیکن دین کے بارے میں بولنے کا شوق رکھتے ہیں ایسے لوگوں کا دین کے بارے میں گفتگو کرنا دینی مسائل میں بحث مباحثہ کرنا لوگوں کو فتوی دینا اور ایسے مسائل میں بولنا جن میں واقعی علماء بھی ڈرتے ہیں یہ اس دور کی پیداوار ہے اور خاص طور سے اس دور میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں بہت ساری وجوہات ہیں کسی مستقل درد انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ آدمی چپ کیوں نہیں رہتا ہے اس کے کی کیا اسباب ہیں کیا وجوہات ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو انسان کو دین کے معاملے میں احتیاط والا بناتی ہیں یہ ایک مستقل عنوان ہے جو کبھی ہم کسی اور درس میں ہم دیکھیں گے لیکن آج کی اس وجہ میں آج کی گفتگو میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ دین کے بارے میں بولنے میں احتیاط کتنا ضروری ہے اور ایک طرف دین کے بارے میں گفتگو کرنے کا شوق ہے اور دوسری طرف دین میں گفتگو کرنے کے معاملے میں احتیاط ہے سلف کا طریقہ اس بارے میں کیا ہے ان دونوں کے ساتھ ساتھ درمیانی راستہ کہ دین کے بارے میں علم حاصل کیا جائے اور جتنا علم ہے اس علم کے مطابق گفتگو کی جائے یہ بہترین علم ہے لہذا آج کے اس میں ہم دیکھیں گے کہ دین کے بارے میں بات کرنا کتنا احتیاط والا معاملہ ہے اور سلف کا میں کیا طریقہ تھا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا لَيْتَ لَكَ بِهِ علم جس چیز کے بارے میں کچھ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں بات مت کر اس کے پیچھے مت پڑ علمب اور اثر اہم مسولہ یقیناً انسان کے کان اس کی آنکھیں اور اس کے دل سب سے اللہ کے ہاں پوچھ ہونے والی ہیں کلو الاح <سؤال> مسولہ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے یہ آیت سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھتیس ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بتلایا کہ ہر انسان سے اس کے کان اس کی آنکھیں اور اس کے دل کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے اس سلسلے میں اس میں عباس مدی اللہ و سلم فرماتے ہیں والم اس کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں لا تقل لا تقو کا مطلب ہے لا تقل یعنی جس چیز کا تجھ علم نہیں ہے اس بارے میں گفتگو مت کر اس چیز کے بارے میں بات مت کر اس کو امام ابن جرید عصبری نے اپنی تفصیل میں ذکر کیا ہے قساد رحمت اللہ جو ہیں کہتے ہیں اس آیت کو پڑھ کے کہتے ہیں لا تقل ولم اور ایسا مت کہہ کہ میں نے دیکھا جبکہ نے دیکھا نہ ہو وہ سمی تو اور یوں نہ کہہ کہ میں نے سنا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نے سنا نہیں ہے اللَّهَ تبارک پل لی تھی اس لیے کہ اللہ تعالی اس ہر بات کے بارے میں تجھ پوچھنے والا ہے بہت سے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے مثلا دیکھا نہیں لیکن کہا میں نے دیکھا سنا نہیں لیکن کیا کہا کیسا آدمی میں نے سنا تو جب آدمی اس طرح سے جھوٹ بولتا ہے نہیں سنی ہوئی چیز کو سنی ہوئی بتاتا ہے نہیں دیکھی ہوئی چیز کو دیکھی ہوئی بتاتا ہے تو ایسا آدمی اللہ کے یہاں جھوٹا قرار پاتا ہے اور قیامت کے دن اس سے پوچھ ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کان کے بارے میں آنکھ کے بارے میں اور دل کے بارے میں اس سے پوچھے گا تو اس آیت میں اللہ رب العالمی نے ہم کو ایک نصیحت کی ہے اور کہا ولا تَقْفُ جس چیز کا کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ یعنی اس کے بارے میں گفتگو مت کر ایسا مت کہہ کے میں جانتا ہوں جبکہ تو نہیں جانتا اس بارے میں فتوا مت دے جبکہ تیرے پاس علم نہیں ہے اس بارے میں بحث اور ہجر مت کر جبکہ تو خود نہیں جانتا ہے اس دور میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا ہے بجائے وہ علم حاصل کرنے کے اس بارے میں بحث مباحثے میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے ایک آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا ہے لیکن لوگوں میں کسی مسئلے پر بات چیت جب ہوتی ہے تو اپنے دل سے کچھ بھی کہنا شروع کرتا ہے جبکہ دین کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے دنیا کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے کسی کا علاج کرنا ہو کون سی دوا دی جائے آدمی احتیاط کرتا ہے کیسا کوئی بھی دوا دے دیا کچھ ہو جائے گا تو, تو آدمی گھبراتا ہے لیکن دین کے معاملے دین کے معاملے میں آدمی لاپرواہی سے اپنی عقل چلا کے کچھ بھی جواب دیتا ہے یہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے بغیر علم کے بات کرنے کی اسلام میں کتنی ہمانیات ہے اور کتنی برائی ہے آئیے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اے نبی کہ میں جو دعوت تم کو دے رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی ازر اور بدلہ نہیں چاہتا نہیں میں, بنانے والوں میں سے نہیں جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے میں تم کو بیان کرتا ہوں اپنی طرف سے کچھ گھڑ کے تم کو بتاتا نہیں تو اللہ تعالی نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہا کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ میں متکلفین میں سے نہیں متکلف اس کو کہتے ہیں جو اپنی طرف سے بنا کے بعد پیش کرتا ہے ایسی چیز میں پڑھتا ہے جس میں اس کو پڑھنا نہیں چاہیے تھا مسروئی ہیں کہتے ہیں دخل نہ عبداللہ اب مسعود ہم عبد اللہ اب مسرود رضی اللہ سلم صحابی کے ہاں گئے ان کے کمرے میں داخل ہوئے کاریا من علی مش انفلیقل بھی ومن لَمْ يَعْلَمْ فلیق اللَّهُ عالم اے عبداللہ بن محسوس نے ایک نصیحت کی کہا اے لوگ تم میں سے جو کوئی انسان کسی چیز کا علم رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اس بارے میں دوسروں کو بتائے جو علم اس کے پاس ہے دوسرے تک پہنچائے اس بارے میں بات کرے لوگوں کو بتائے میلم فلیق اللہ عالم و مل آلم اور جو نہیں جانتا ہے فلیق اللہ علم کہ وہ کہے اللہ بہتر جانتا ہے اس لیے کہ یہ چیز بھی علم ہی میں سے ہے کہ آدمی جس چیز کو نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں کہہ دے کے کہ اللہ بہتر جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کہ تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا اور میں متکلفین میں سے نہیں ہوں میں باتیں بنانے والوں میں سے نہیں ہوں یہ صحیح اور مسلم کی روایت ہے اس روایت میں ابن مسعد رضی اللہ تعالی نے ایک نصیحت کی کہا جو جانتا ہے وہ بتائے جو نہیں جانتا ہے وہ کیا کہے جو نہیں جانتا ہے وہ صاف الفاق میں کہے اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کو اللہ نہیں جانتا ہے بلکہ وہ چیزیں جن کو لوگ بھی جانتے ہوں ان چیزوں میں بھی اللہ ان سے بڑھ کے جاننے والا ہے تو کہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے یعنی علم کو کس کے حوالے کریں اللہ تعالی کے حوالے کریں جس چیز کے بارے میں آدمی کو علم نہ ہو اس بارے میں سلف کا طریقہ یہ ہے کہ یوں کہتے تھے اللہ بہتر جانتا ہے اللہ اعلم بلکہ بعض اوقات کسی لمبی بحث میں دلائل کو ایک کے بعد ایک ذکر کر کے ترجیح دینے کے بعد بھی مفسرین ہوں محدثین ہوں یا اسی طرح سے فقحا ہوں اہل علم ہوں ساری بحث کے بعد عصیم کہتے ہیں یہ کہ ہمارے نزدیک ہماری تحقیق ہے اللہ بہتر جانتا ہے یعنی ہم نے اپنی تحقیق کے مطابق بتایا لیکن پھر بھی ہم سے غلطی ہو سکتی ہے صحیح علم اللہ ہی کے پاس اللہ علم اللہ علم واب اللہ تعالیٰ صحیح بات کو زیادہ بہتر جاننے والے تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جو جانتا ہے وہ کہہ دے اور جو نہیں جانتا ہے وہ یوں کہیں اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی علم میں سے ہے لم کہے فلیق اللہ علم فَإنَّ مِنَ الْعِلْمِ ان نمین ع یہ بھی علم ہی کا حصہ ہے کہ آدمی جس چیز کو نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے آدمی بولنے کو ڈرتا ہے آدمی میں نہیں جانتا لا میں نہیں جانتا اللہ بہتر جانتا مجھ کو معلوم نہیں بولنے میں گھبراتا ہے کیوں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا میری عزت لوگوں کی نگاہوں میں کم ہو جائے گی خاص طور سے ایک انسان جب لوگوں کے درمیان علم کے لیے معروف ہو جائے اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اس کو بہت معلومات ہیں پھر ایسے مسائل میں جب لوگ اس سے پوچھنے لگتے ہیں جس میں اس کو معلومات نہیں ہیں تو وہ شرماتا ہے یہ بولنے سے کہ میں نہیں جانتا اور پھر اپنی طرف سے بنا بنا کے بولنا شروع کرتا ہے خود بھی جہنگا میں جاتا ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے لہٰذا ابن مسود صاحب کہتے ہیں کہ یہ خود علم ہے کہ آدمی جب نہیں جانتا ہو تو یوں یو کہ اللہ بہتر جانتا ہے کیوں اس لیے کہ ایک آدمی اگر اس کے پاس واقعی علم ہے وہ آخرت کے بارے میں جانتا ہے وہ اللہ کی بڑائی کو جانتا ہے جھوٹ اور غلط بولنے کا گناہ جانتا ہے تو ایسا آدمی کبھی بھی ایسی چیز کے بارے میں گفتگو نہیں کرے گا جس کا اس کو علم نہیں ہے کیونکہ علم والا آدمی ہی اللہ سے ڈرتا ہے اور عام اللہ نے کیا فرمایا ان نمای ص اللہ عباد اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں تو ایک آدمی احتیاط کب کرتا ہے جب اس کے پاس طفواف جب واقعی اس کے پاس علم گہرے علم والا آدمی جانتا ہے کہ دین میں بغیر علم کے بولنا کتنا بڑا گنا ہے تو یہ علم ہی کا حصہ ہے کہ آدمی کہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے آگے آگے بڑھتے ہیں ان کے بغیر بولنا جھوٹ میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ہے من الدین بلا علم جو آدمی دین میں بغیر علم کے بولے گا وہ آدمی یقیناً جھوٹ میں مبتلا ہو جائے گا چاہے جھوٹ بولنے کی اس کی نیت نہ رہی جھوٹ کس کو کہتے ہیں حقیقت سے ہٹ کے کچھ بولنا کیا ہے جھوٹ ہے جھوٹ بولتے کس کو ہیں جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے جھوٹ کی تاریخ کیا ہے خلاف واقع بات حقیقت سے ہٹ کے بعد اس کو جھوٹ کہتے ہیں ایک آدمی جب علم کے ساتھ بولے گا تو اس کی بات حقیقت کے مطابق ہوگی جب وہ علم کے بغیر بولے گا تو یہ آنکھ بند کر کے تیر مارنے جیسا ہے اس کی بات صحیح بھی نکل سکتی اور اس کی بات غلط بھی نکل سکتی ہے تو اس کی نیت اگر جھوٹ نہ بولنے کی بھی ہو تو وہ ایسی بات بول دے گا جو حق سے ہٹی ہوئی ہوگی حقیقت سے ہٹی ہوئی ہوگی اور ایسا آدمی جھوٹ کا مستقبل ہو جائے گا اسی لیے کہتے ہیں جو آدمی بغیر علم کے دین کے بارے میں دین کے معاملے میں بات کرے گا ایسا آدمی جھوٹ کا مرتکب ہو جائے گا وَإِن كَانَ لَا چاہے اس کے لیے نہ ہو ابن المقفا کہتے ہیں یہ لغوی ہیں یعنی عربی زبان کے ماہرین میں ہیں کہتے ہیں من عنفا مین قوری لا ادری تک جو آدمی لا ادری بولنے سے کترائے جو آدمی اس کو اپنی عزت کے خلاف سمجھے کیا بولنا لا ادری لیا لا ادری, کا مطلب کیا؟ لا ادری. میں نہیں جانتا انگلش میں آئی ڈونٹ نو بہت مشکل ہے بولنا ایک آدمی کے لیے بولنا میں نہیں جانتا تھوڑا آدمی کو لگتا ہے اس کی ہائٹ کم ہو گئی اس کی ہوا کم ہو گئی اس کا وزن کم ہو گیا اس کی عزت تھوڑی سی کم ہو گئی وہ لوگوں کے آنکھ ملا کے لا ادری بولنے کی ہمت نہیں کرتا ہے. ساتھ آدمی بولے لوگ, نہیں جانتا میں تو لیکن آدمی کیا سوچتا ہے لوگ کہیں گے ہاتھ نہیں جانتا آپ تو معلوم ہونا چاہیے یعنی گویا کہ میں نے معلومات حاصل نہیں کی اور لوگوں کی نگاہ میں میں کم تر ہو جاؤں گا تو ابن المقفہ کہتے ہیں من من قول لا جو آدمی میں نہیں جانتا بولنے سے کترائے گا اس کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے تو ایسا آدمی جھوٹ گھڑنے میں مبتلا ہو جائے گا دو آپشن آپ کے پاس ہیں ایک تو یہ کہ آپ کے پاس علم ہے آپ نے علم کے مطابق جواب دیا دوسرا آپشن آپ کے پاس ہے جو بہت ہی پیارا آپشن ہے وہ یہ کہ آپ کہیں بھائی میں نہیں جانتا ہے ان دونوں کے بیچ میں تیسرا ہے جو جہنم کا راستہ ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس علم نہیں لیکن آپ کہیں شاید میرے خیال سے ایسا ہے اور آپ بنا کے کچھ بولیں یہ بڑا میانک معاملہ ہے تو کہتے ہیں کہ جو آدمی میں نہیں جانتا بولنے سے کترائے گا وہ آدمی جھوٹ میں گرفتار ہو جائے گا وہ کچھ نہ کچھ ایسا بولے گا جو صحیح نہیں ہوگا اور جو صحیح نہیں وہ کیا ہے غلط اور جو غلط ہے وہ کیا ہے جھوٹ دین کے معاملے میں آدمی کچھ بھی بات بولیں وہ جھوٹ ہو جائے گا لہذا الفتح و المسفق میں فطیح بغدادی نے اس کو روایت کیا ہے ان کے بغیر دوسروں کو رہبری دینا دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے ایک آدمی کو راستہ معلوم نہیں کوئی آدمی کا آیا اور پوچھا بھائی بلا کہاں آ کر میرا خیال ہے یہاں سے آتا ہوگا اب آدمی نے بغیر ان کے اس کو راستہ دکھایا بہت ممکن ہے وہ آدمی ایک سیریس پیشنٹ کو لے کر جا رہا ہوں وہ ہاسپٹل کا آپ سے ایڈریس پوچھ رہا ہوں اور آپ نے اندازے سے بتا دیا وہ آدمی گیا اور راستہ وہ نہیں ہے پلٹ کے آنا پڑا اور پیشنٹ کا نقصان ہوا بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بڑا نقصان تب ہوتا ہے جب ایک آدمی جنت کا راستہ پوچھتا ہے جب ایک آدمی حق کا راستہ پوچھتا ہے جب ایک آدمی دین کا عقیدے کا یا عبادت کا یا حلال و حرام کا مسئلہ پوچھتا ہے اور ایک آدمی اندازے سے کوئی تیر لگا دیتا ہے اور وہ آدمی چلا جاتا ہے اور زندگی بھر اس پر عمل کرتا رہتا ہے وہ آدمی گمراہ ہوتا ہے اور گمراہ کرنے کا ذریعہ یہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وہ ان نقتی ان بغیر علم اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی خواہش کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں علم سے علم کے بغیر محض خواہش کی بنیاد پر احوا عربی زبان میں ہوا کس کو کہتے ہیں ہوا کہتے ہیں آدمی کے عقل کی اپج آدمی کی فلسفی جس کا آپ کہیں اس کا اپنا فلسفہ گھڑا ہوا اس کے ذہن کی اپج تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بس اپنی عقل کی بنیاد پر اپنی خواہش کی بنیاد پر ان کے بغیر لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں ان نوب بکا ہوا عرب تیرا رب خوب جانتا ہے کہ حد پار کرنے والے کون کون رک ہیں ایک انسان جب اس کے پاس علم نہیں ہے تو کیا کرے حد میں رک جائے میں نہیں جانتا لیکن جب آدمی نہیں جانتا ہو اور دوسروں کو راستہ بتانے والا بنتا ہے اور دین کے معاملے میں گفتگو کرتا ہے تو یہ کیا, کیا اس نے حد پار کرتی ان ربا کا بن اقدیم تیرب یقیناً احتجا کرنے والوں کو جانتا ہے احتجا کہتے ہیں ادوان حد پار کرنے تو آدمی ہمیشہ جب نہیں جانتا ہو حد میں رک جائے بھائی یا میری حد آ یہاں تک تو معلوم تھا اس کے آگے معلوم نہیں تو ایک انسان لوگوں کو بغیر علم کے اپنی عقل سے اگر رہبری دینے لگے دین کے معاملے میں ہے تو ایسا آدمی دوسروں کی گمراہی کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے نمبر چار جاہل سے پوچھنے کا انجام کیا جس کے پاس علم نہیں اس سے اگر آپ پوچھیں گے تو اس کے ساتھ آپ بھی گمراہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ ان فضا من العباد اللہ تعالی علم کو یوں ہی نہیں چھینے گا کہ بندوں سے اٹھا لیں اللہ تعالی علم کو اس طرح سے نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے اس کو چھین لے کہ کل تک یاد تھا آج بھول گئے ایسا نہیں ہوگا بلکہ علم اٹھایا جائے گا تو کیسے آپ فرماتے ہیں العلم بقبض بلکہ اللہ تعالی علم کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے علماء کو اللہ تعالی موت کے ذریعے سے دنیا سے اٹھا لے گا اور ان کے ساتھ ان کا علم بھی دنیا سے چلا جائے گا دیکھیے علم ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو لکھی ہوئی باتیں ہیں قرآن ہے حدیث ہیں اب یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھ کے استعمال کر کے صحیح فیصلہ اور فتویٰ دیا جائے علماء میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ نئے مسائل جو پیش آتے ہیں قرآن و سنت میں غور کر کے ان مسائل کا حل دیتے ہیں لیکن جب علماء چلے جاتے ہیں تو قرآن بھی باقی ہے سنت بھی باقی ہے لیکن غور و فکر کر کے فتویٰ دینے کی صلاحیت والے لوگ نہیں ہیں اب ایسا آدمی جو اہلیت نہیں کرتا ہے لیاقت نہیں رکھتا ہے وہ اپنی عقل سے قرآن میں بھی غور کرے گا اپنی عقل سے حدیث میں بھی غور کرے گا اور نئے نئے مسئلے نکال کے عجائبات لوگوں کو دے گا اور وہ اپنے بھرم میں سمجھ رہا ہوگا کہ میں قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہوں اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس کا فصلہ قرآن اور حدیث ہے تو آ فرما سے ولاق العلم بے عبد بلکہ اللہ تعالی علم کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے حاف عالم اتفاظ یہاں تک کہ جب عالم باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما سردار بنا لیں رئیس بنائیں گے رئیس کا مطلب ہوتا ہے ہیڈ تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے پرسو عروف علم اور ان جاہل سرداروں سے پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے پکوا دیں گے اب دیکھیے اس میں کیا کہا جا رہا ہے بغیر علم،, وہ بغیر علم کے فتوا دے گی ہیں وہ ابلو تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے بغیر علم کے فتوا دینا مجایت ہے گمراہی لیکن صرف وہ اس کی گمراہی ہے وہ سب کی گمراہی ہے جن کو فتوہ دے رہا ہے تو بغیر علم کے دوسروں کو فتوا دے کر یہ خود تو گمراہ ہوں گے اپنے ساتھ اپنی گمراہی میں قوم کو بھی لے جائیں گے اس حدیث کو امام البار المسطف نے روایت کیا ہے لہذا اس حدیث یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ علماء قرآن حدیث بس ہو گیا حدیث کیا بتلا رہی ہیں اللہ تعالی علم کو یوں ہی نہیں اٹھائے گا اللہ اٹھائے گا تو کیسے اللہ تعالی علماء کو اٹھائے گا اور علماء جب باقی نہیں رہیں گے तो लोग किन को रहनुमा बनाएंगे जैसे हम कहते हैं ना आंदोल में काना राजा लोगों में कैसा होता है भाई खुला आइंद साहब तो नहीं है इनको थोड़ी बहुत मालूम आते इनसे पूछो तो इसको आधा मालूम आधा नहीं मालूम तो समाज में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास गहरा इम नहीं होता है जिनके पास बहरा इलम होता है जिनके पास ऐसा इल होता है आधा मालूम आधा नहीं मालूम थोड़ा सुना थोड़ा पड़ा थोड़ा नहीं पड़ा تھوڑا پوچھا تھوڑا نہیں پوچھا تو ایسے لوگ جن کو کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں اور کچھ باتیں معلوم نہیں ہوتی جن کو مشین کھولنا معلوم ہوتا ہے واپس سے بند کرنا معلوم نہیں ہوتا ہے ایسے لوگ جن کو کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں لیکن کچھ باتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں جن کو پوری بات معلوم نہیں ہوتی ہے تو لوگ کیا کریں گے ایسے لوگوں سے پوچھیں گے ظاہر بات ہے یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس کا خدر نام جہار لوگ جاہروں کو اپنا سردار بنائیں گے دنیا میں کوئی آدمی اتنا بےوقوف نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی جاہر ہے ہاں لا اس کو پکڑ کے جاہر اس کو سردار بناؤ ایسے آدمی کو کوئی اپنا لیڈر نہیں بناتا ہے وہ جاہر شرعی اعتبار سے جاہر ہے لیکن لوگوں میں جانکار مانا جاتا ہے لوگوں میں کیا ہے ان کو بھی تھوڑی بہت معلومات بہت پڑتا ہی ہے ان کو پوچھو ان کو پوچھو ان کے پاس یہ واٹس ایپ بہت استعمال کرتے ہیں ان کے پاس بہت سارے پی ڈی ایف ہیں इस तरह से कोई आदमी जो अधूरा एम रखने वाला लेकिन लोगों में मारूफ यह हो कि जानकार लेकिन हकीकत में वो जानकार नहीं है कोई आदमी 24 घंटे तक सर पर किताब रख के बैठा रहे अगर तो क्या उससे डाउनलोड होगा हा? होगा नहीं होगा एक आदमी उसके घर में किताब दीवार भरते हैं क्या इससे वो आलिम बन जाता है नहीं तो एक इंसान واقعی اس کے پاس تبقو ہونا چاہیے بِهِ دل سیم یو فخ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے ایک آدمی کے سامنے بخاری رکھی ہوئی ہے اس کو نہیں سمجھ رہی حبی ایک آدمی کے پاس قرآن رکھا ہوا ہے نہیں سمجھ رہا اس کو کچھ کا کچھ اگر غلط مطلب اس نے لے لیا گمراہ کرے گا لوگوں کو خود کو گمراہ ہوگا وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھ کو آیت سمجھی مثلاً میں نے پچھلے دس بجے ذکر کیا تھا قرآن مرزانی کیا فرمایا خواتین کے بارے میں کہ یعنی جب عورتیں حیض کی حالت میں ہوں ان کے قریب ہی مت جاؤ اب آیت پڑھ لی اس میں اس کو معلوم نہیں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ حیض کے وقت میں عورت کے قریب ہی نہیں جانا اس کو قریب نہیں جانا تو چھوئے گا ہو نہیں لیکن وہ سمجھ کیا رہا ہے میں قرآن کی آیت پر عمل کر رہا ہوں اس کے پاس این نہیں, ہے. اس نے آیت کو ہی سمجھا نہیں ہے آپ دیکھیے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور قرآن کی آیت حاضر <الْفَجَة> کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک رات کی کالی دھاری صبح کی سفید دھاری سے الگ ہو جائے اب جب تک کے صبح کی سفید منٹ فضر نازی نہیں ہوا اب سہازی نے کیا سمجھا کالا دھاگا کس سے الگ ہو جائے سفید دھاگے سے انہوں نے اس آیت پر عمل کرنے کے کی لیے کیا, کیا ایک سفید لیا اور ایک کالا دھاگا لیا اور سکیے کے نیچے اس کو رکھا رہا بس نکال کے دیکھتے رہے دونوں میں فرق معلوم ہو رہا کہ نہیں نہیں واپس رکھتے اور کھاتے ہوتے آرام کرتے صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وزیر میں آگا کیا سل رات بھر میں دیکھتا رہا لیکن مجھ کو فرق معلوم نہیں ہوا یہ سب یا نہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پایا میں فرق نہیں کر پایا میں آپ نے کیا بڑا چوڑا تیریا بڑا چوڑا گویا کہ اس کیم چیز سے سورج نکلتا ہے تیرا تیریا بڑا چوڑا ہے آپ نے کہا یہ مراد نہیں ہے پر مراد ہے کہ آسمان میں آسمان میں جو ہے سنوے شہر ظاہر ہو اور واقعی رات اور صبح جو ہے صبح شادی میں فرق محسوس ہونے لگے ایک صاحبی کو آج نہیں سمجھے کئی ایسی مثالیں ہیں نہیں سمجھے اللہ کے نبی صلی اللہ سلم اور سمجھاتے تھے تو ایک آدمی صرف عربی جان لے اس کو سمجھنے آج ضروری ہے صاحبی عربی نہیں جانتے تھے عربی جاننے کے باوجود نہیں سمجھا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سمجھا لیکن اس کو نہیں سمجھتا ہے تو ایسے لوگوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے جو ان والے نہیں ہوں اور وہ لوگ ان سے سوال پوچھیں گے اور وہ جواب دیں گے تو کیسے دیں گے بغیر علم فأفتو بغیر علم بغیر علم کے جواب دیں گے ابلو ابلو خود بھی گمراہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ علماء کا وجود گمراہی سے حفاظت ہے لیکن علماء کون جو رائے سے برے وہ علماء ہیں نہیں جو قرآن و سنت سے بات کریں قرآن و سنت کا گہرا قہم رکھتے ہوں ان کو علماء کہتے ہیں تو ایسے علماء جب تک کہ ہوں گے گمراہی سے امت کی حفاظت ہوگی نمبر پانچ تو اس کی سدی سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جاہل سے پوچھنے کا نقصان گمراہی میں واقع ہونا ہے ایک آدمی جب ایسے آدمی سے سوال پوچھے گا جس کو نہیں تو ایسا آدمی کیا ہوگا گمراہ ہوگا اسی طرح سے پانچویں بات دوسروں کی گمراہی کوئی معمولی چیز نہیں ہے حدیث میں اغل کو بھی گمراہوں گی دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے دوسروں کو گمراہ کرنا کتنا بڑا خطرے کا معاملہ ہے ایک آدمی کو آپ نے غلط مسئلہ بتلا دیا آپ کو نہیں بتانا چاہیے تھا لیکن آپ کو پوچھنے سے زیادہ بتانے کا شوق ہے آج اس دور میں ہم ہیں کہ اس میں سننے والے کم ہیں بولنے والے زیادہ ہیں پوچھنے والے کم ہیں بتانے والے زیادہ یہاں تک کہ اگر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہو اور اس کے آس پاس چار پانچ آدمی اور بھی ہوں واٹس ایپ والے کوئی آدمی عالم سے سوال پوچھے اب عالم اگر جواب دینے کی کوشش کرے اس سے پہلے ہی آدمی کیا بولتا ہے نوجوان کیسا بولتا ہے میں جواب دوں جوابی والوں سر ٹھیک ہے جواب دوں تو ایسا آدمی آج شوق یہ بنا ہوا ہے کہ ایک آدمی عالم سے آگے بڑھ کے بولے بلکہ بعض اوقات عالم کو آدمی لکھنا دیتا ہے عالم کی بات کو غلط بتاتا ہے جبکہ خود اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ایسی بھی کوئی حلیف ہے جو میں نہیں جانتا جو عالم جانتا پھر عالم بتاتا ہے معلوم ہے نہیں نا چپ بیٹھ تب شرما کے چپ ہو جاتا ہے سوری غلط ہی ہو گئی تو ایک آدمی اس کے پاس ایک نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود بات کرتا ہے اس کا نقصان کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لیا میرو اوزاریام گمراہ لوگوں کے بارے میں اللہ رہا ہے جو دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اپنے پورے پورے بوجھ یہ لاد کے آئیں قیامت کے دن ان کے گناہوں کا بوجھ ان کی پیٹ پر ہوگا وہ امین اوزار اور ان لوگوں کے گناہ کا بوجھ بھی جن کو بغیر علم کی انہوں نے گمراہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلیٰ کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہیں یہ سورہ ان کی آج ہے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ گمراہ لوگ اپنا بوجھ تو گناہوں کا لائیں گے لیکن اپنے ساتھ ساتھ ان کی پیٹھ پر دوسروں کی گمراہی کا بوجھ بھی ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بغیر علم اسمہ علمان من محمد جس کو بغیر علم کے فتوا دیا گیا اس فتوے کا گناہ اس فتوے کا گناہ فتوا دینے والے پر ہے مثلا آپ نے کسی آدمی سے کہا کہ حلال ہے یا آپ نے کہا کہ حرام ہے اب اگر آپ کے اس پر وہ آدمی عمل کرتا ہے اور گناہ وہ ہوتا ہے تو اس کا گناہ کس پر ہے فوا دینے والے کا تو یہ کتنا بڑا معاملہ ہے آپ دیکھیے زندگی بھر ایک آدمی گناہ کرتا رہے اور گناہ کس پر آئے گا فتوا دینے والے غلط فتوا دینا بہت ہی خطرے کی چیز ہے لہذا آدمی کو اس سے بچنا چاہیے لیکن عزت اور فیمس ہونے کا اور اپنے علم کی اظہار کرنے کا شوق آدمی کو کھائی میں گرنے کا ذریعہ بنتا ہے آدمی چاہتا ہے کہ میں بولوں لوگوں کو معلوم اس کو معلوم ہے چپ بیٹھنے والے بہت کم ہیں بولنے والے آج بڑھ گئے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں منفا متا نہ جا منفا متا جو چپ رہا وہ بچ گیا میں چپ رہنے پہ کوئی یاد جہنم میں جائے گا لیکن بولنے سے اس کو جواب دینا پڑے گا جو بھی بولا ہے ان کے اوپر اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے اور غلط نکلی تو قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا نمبر چھیا ابن سعید کا قول سلسلے میں آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں یہ ابن سعید کہتے ہیں سلقاسم یعنی ابن محمد قاسم ابن محمد یہ کون ہیں یہ قاسم ابن محمد ابن ابی بکر ہیں اب وک صدیق رضی اللہ عن کے پوتے اور بڑے علماء میں سے گزرے تو قسطی کے بارے میں خود سیر عالمی نبلا میں امام ازی کہ ال امام الخدوا الحاظت الحجہ بہت تاریخ ان کی ہے کہتے ہیں کہ یہی ابن کہتے ہیں کہ قاسم ابن محمد سے ایک دن سوال کیا گیا القاسم یعنی ابن محمد یومن فقال لا عبد انہوں نے جواب میں کیا کہا مجھے نہیں ماننا کتنا برا لگتا ہے نا بولنے ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو بولنے کی ہمت رکھتے ہوئے بڑے عالم ہیں امام ہیں اور مدینہ کے مفتی ہیں لیکن کیا کہتے اللہ, اللہ کی قسم ایک آدمی اس کو وہ یہ سیکھ لے کہ اس پر اللہ کا کیا حق ہے اتنا علم حاصل کرنے کے بعد باقی ساری چیزوں سے جاہل رہے زندگی بھر تو یہ اتنا برا نہیں ہے یہ بہتر ہے اس سے کہ آدمی دین کے معاملے میں ایسی بات کرے جس کا اس کو علم نہیں ہے کہتے شروع ایک آدمی جاہری زندگی گزارے اللہ کا حق جو اس پر ہے اس کا علم حاصل کرنے کے بعد اور کچھ نہ سیکھے اللہ کا حق میرے پر کیا ہے سیکھ لیا بس اس کے بعد وہ زندگی میں اور کچھ بھی نہیں سیکھ رہا ہے یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ ایک آدمی ایسی چیز کے بارے میں بات کرے جس کا اس کو علم نہیں ہے اس کو المدخل میں امام البینقی نے روایت کیا ہے محمد الریری تابئی کہتے ہیں میںقلا مالم ایک آدمی جاہل مر جائے یہ اچھا ہے اس سے کہ وہ آدمی ایسی چیز کے بارے میں گفتگو کرے جس میں اس کو علم نہیں ہے یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ایک آدمی خوش ہو جائے دیکھو اس سے تمہیں جاہل یہ دونوں میں موازنہ کیا جا رہا ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ جاہل رہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ دین کے بارے میں بغیر علم کے بولنا اتنا برا ہے کہ اس سے بہتر تو جہاز ہے اس سے بہتر کیا ہے آدمی کے پاس ان نا لیکن یہ موازنہ کے طور پر جس سے مثال کے طور پر صحابہ سے قول بھی ہے کہ ایک آدمی اللہ کی جھوٹی قسم کھائے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک آدمی غیر اللہ کی سکی قسم کھائے سمجھ میں آ رہی بات یہاں یہ نہیں سکھایا جا رہا کہ ایک آدمی اللہ کی جھوٹی قسم کھائے لیکن دونوں میں موازنہ بتایا جا ہے کہ ایک آدمی اللہ کی جھوٹی قسم کھائے یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ ایک آدمی غیر اللہ کی سچی قسم کھائے کیوں اللہ کے سوا کسی اور کی سچی بھی قسم ہو تو کیا ہے شلپ ہے لیکن اللہ کی جھوٹی قسم کھائے تو کیا ہے گناہ تو گناہ سے بڑھ کے کیا ہے شلپ تو یہاں موازنہ کے طور پر کہا. یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک آدمی جو ہے اللہ کی, کی قسم کھائے تو یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جائیں جتنا ایک آدمی دین کے معاملے میں بغیر علم کے بات کرے کیوں اس لیے کہ ایک آدمی جاہل ہے اس کی جہالت کا نقصان اس کی اپنی ذات کو ہوگا اس کو کچھ مسئلہ معلوم نہیں وہ بغیر علم کے ہی اپنی زندگی میں جہالت کے ساتھ مر جائے اس کا نقصان اس کی اپنی ذات پر ہے لیکن ایک آدمی بغیر علم کے جب بولے گا تو سننے والا بھی کوئی ہوگا اور بغیر علم کے بولنے کی وجہ سے یہ خود تو گناہ گار ہوگا ایک دوسرے آدمی کی گمراہی کا ذریعہ بھی بنے گا تو جہالت کے ساتھ بولنا یہ آدمی کو خود بھی نقصان دیتا ہے اور دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب بنتا ہے اور آگے بڑھتے ہیں فتوے میں فتوے میں جلد بازی جہالت کی علامت ہے بلکہ جاہر آدمی فتوا دینے میں جلدی کرتا ہے اور ان والا سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے جاہر کو سوچنا تو کچھ ہے نہیں جو منہ میں آئے بول گیا لوگوں میں بولنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوچ کے بولتے ہیں ان کو پچھتانا نہیں پڑتا ہے دوسرے کون لوگ ہوتے ہیں جو بول کے سوچتے ہیں ان کو پچھتانا پڑتا ہے بول دیا کہ بات سوچ کیوں بولا ہے ایسا نہیں بولتا تو اچھا چپ رہتا تو اچھا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جذبات میں آ بول دیتے ہیں جو جوش میں بول دیتے ہیں بعد میں اس کے بعد افسوس کرتے ہیں کہ کاش میں ایسا نہیں کہتا کاش میں نے ایسا نہیں کہا ہوتا تو یہاں پہ کہتے ہیں امام ابن اینا یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں سفیام ابن اینا ان کا آگے بھی ذکر آئے گا سفیام ابن اینا الحمتار فرماتے ہیں احما سے بل فتوا از قطم فی وہ اج ہل النا فی کہتے ہیں کہ الفقی ومتفقے میں فطی بردادی نے اس کو رواج کیا ہے کہتے ہیں کہ لوگوں میں فتوے کے بارے میں سب سے زیادہ علم والا وہ ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ چپ رہنے والا ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ فتوی کے بارے میں جاہر وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ بڑبڑانے والا ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ بولنے کی ضرورت کرنے والا کون ہوتا ہے جاہر جاہر بولنے میں ماہر ہوتا ہے جاہل کیا ہوتا ہے بولنے کا شوق اس کو زیادہ ہوتا ہے لیکن علم والا آدمی بولنے سے پہلے بہت سوچتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا لیکن جاہر لاپرواہ ہوتا ہے وہ ایسی چیز میں بھی بولتا ہے جس میں اس کو چپ رہنا چاہیے تو کہتے ہیں کہ فتوے کے معاملے میں لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا وہ ہے جو چپ رہنے والا ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ اس بارے میں جاہل وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے تجربہ آپ کرنے کو کہ بار مسائل بہت باریک ہوتے ہیں اور ایک آدمی سے جب عالم ہوتا ہے اس سے سوال پوچھا جاتا ہے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ اس کا کیس الگ ہے دوسرا کیس الگ ہے تیسرا کیس الگ ہے اگر اگرچہ معاملہ ایک ہی لیکن ہر آدمی کے بدلنے سے مسئلے میں فرق پیدا ہو جاتا ہے خواب میں جواب کیا دیا جائے وہ غور و فکر کرتا ہے اور ایک چیز کو دوسرے سے الگ کر کے پھر جواب دیتا ہے لیکن جاہل سارے مسائل کو ایک پوٹلی میں ڈال کے اسی جواب پتہ لیتا ہے اس کے پاس ایک ہی بٹن ہوتا ہے اس کے پاس اب ڈاکٹر آپ دیکھیں مثال کے طور پر اور عام لوگوں کو دیکھیں بھئی سر دکھ رہا ہے اس کا اس کا پیٹ دکھ رہا ہے اس کو بخار آیا اب بخار آیا اب ڈاکٹر کیا کہے گا بخار آیا ہے کیسے بخار ہے آپ کو طے ہو رہی ہے آپ کو پسی آ رہا ہے نہیں پناہ چیز ہے درد ہو رہے ہیں یا یہ ہو رہا ہے چکر آ رہا ہے وہ پورا پوچھے گا اس کے بات طے کرے گا یہ کون سا بخار ہے یہ عام بخار ہے یہ ستنگ کی وجہ سے بخار ہے زخم جس میں ہے آپ کے کچھ نہیں ہے زخم کا بخار ہے زخم بھی ہو تو بخار آ جاتا ہے یا یہ ڈینگو کا فیور ہے یا یہ کسی اور بھی چیکنگ گنیا ہے اس کا بخار ہے کون سا ہے ڈاکٹر جو ہیں یہ کے سے بتائے گا لیکن جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ کیا کرے گا بخار بخار کے لیے دوائیں کھاؤ اور خوش ہو جاؤ ہو جاؤ اور اٹھو سر درد ہے پیٹ درد ہے آدمی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کی جیل میں دوائیں ہوتی ہیں میرے بھائی ہاتھ کا جیل ہے نکال کے دوا دے گا یہ دوا کھاؤ اور خوش ہو جاؤ اب وہ جب جاتا ہے گھر پہ تو وہاں سے سیدھا آئی سی یو میں چلا جاتا ہے اس کے پاس واپس آنے کا بھی ٹائم نہیں لگتا ہے کئی دنوں کے بعد ملتا ہے اس کو تو ایک آدمی جو کم علم والا ہوتا ہے وہ دو چیزوں میں فرق نہیں کر پاتا ہے وہ ساری چیزوں کو ایک کیٹیگری میں رکھتا ہے لیکن جس کا علم جتنا گہرا ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اس کی اپنی کیٹیگری میں رکھتا ہے لہٰذا لہٰذا ایک آدمی علم والا جب ہوتا ہے تو بہت سوچ کے جواب دیتا ہے اور جس کے پاس جتنا کم علم ہوتا ہے اس کے جواب کی فیڈ اس کی جواب تو بہت, بہت بڑا عالم ہوگا بھائی فاسٹ جواب دینے والا کیا ہوگا یا تو ایک دم جاہل یا تو بہت بڑا عالم تھے اس کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے بہت جلدی جواب دینے والے کیا ہوتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے جو جس کو بولنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے وہ چپ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے اس آدمی کو بولنے کا شوق اکثر زیادہ اسی کو ہوتا ہے جسے چپ رہنا زیادہ بہتر شبہ کے وقت توقف کرنا چاہیے ایک آدمی جب ڈاؤٹ میں ہو کہ کیا کرنا چاہیے کیا جواب دینا چاہیے کیا قدم اٹھانا چاہیے تو ایسا آدمی اس کو اس کے لیے توقف زیادہ بہتر ہے آگے بڑھنے سے ہماری نزایت کہتے ہیں ہماری نزاج کون ہیں؟ اس کے بارے میں امام اضاحب بھی کہتے ہیں العلام الحافظ الصبر الوقت یا اپنی زمانے کے محدت گزرے ہمارے نظیر کہتے ہیں کہ لنا <تصفيق> کافی <تصفيق> ہمارے یہاں پر ایک لوگوں کو وعض و نصیحت کرنے والا آدمی تھا وہ اپنے وعض و نصیحت میں اس آدمی نے ایک بات کہی وہ یہ تھی کہ الوقوف عند اندر شبھ خیبر منل اقتام بہت ہی یعنی چھوٹا جملہ ہے لیکن بہت ہی قیمتی جملہ ہے کیا جملہ ہے الرقو شیب حلق کہ شبہ کے وقت میں ڈاؤٹ کے وقت میں رک جانا یہ بہتر ہے اس سے کہ ایک آدمی ہلاکت میں کود جائے مثال کے طور پر دو دوائیں آپ کو ڈاؤٹ ہوا میری یہ دوا ہے کہ یہ دوائیں اس میں کیا کرنا چاہیے آپ کو دونوں کھانا چاہیے دونوں میں سے کوئی نہ کوئی تو ہوگی کہتے ہیں کہ جب آدمی کو شک ہو جائے کسی معاملے میں تو ایسے معاملے میں رک جانا انتظار کر کے صحیح تحقیق کر کے معلوم کرنا رقوف رک جانا یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آدمی آگے بڑھ کے ہلاکت میں چلا جائے تو ایک آدمی کو جب شبہ ہو جائے تو وہ رک جائے آدمی کو یقین نہیں آ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ایسا فتوا ہے کہ ایسا فتوا ہے حلال ہے کہ حرام ہے حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے ایسے وقت میں آدمی نے کیا کرنا چاہیے توقف کرنا چاہیے کہ خیرو میں تحقیق کر کے بتاتا ہوں ابھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تھوڑا پوچھنا پڑے گا تھوڑا دیکھنا پڑے گا تحقیق کرنی پڑے گی پوچھنا پڑے گا یہ آدمی کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ ایک آدمی ہمت کر کے بول دے اور ہلاکت میں مبتلا ہو جائے کسان کے طور پر ایک آدمی اندھیرا ہے اور راستہ ہے اور بہت ممکن ہے کہ گڑا ہو کھائی ہو ایسے وقت میں آدمی گاڑی روک کے بازو میں رک جائے اندھیرے میں گاڑی اس کی لائٹ بھی نہیں ہے اور سامنے راستے پر بھی لائٹ نہیں ہے اور آدمی ڈرائیو کر رہا ہے کیا کرے گا وہ آدمی آج سے بند کر کے گاڑی چلائے گا نہیں وہ آدمی اپنی گاڑی سائڈ میں لے لے گا کیوں اندھیری میں گاڑی چلانا کھائی نہیں بھی گر سکتا ہوں لیکن آپ نے کہا کچھ نہیں ہوتا گاڑی چلا ہے کے چانسز زیادہ کیا ہیں وہ آدمی کھائی نہیں گر سکتا ہے لہٰذا کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا شبہ کے وقت میں ڈاؤٹ کے وقت میں ایسے وقت میں جبکہ اس کے پاس یقینی علم نہیں ہے اور رک جانا یہ بہتر ہے اس سے کہ ایک آدمی ہلاکت میں چھلان لگا رہے ہلاکت میں چھلان لگا رہے الفقی اور میں پتی اس کو ذکر کیا ہے ایک انسان ہر چیز کا جواب دے یہ ضروری ہے انہیں بعض و لو لوگوں کو کیا ہوتا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے خاص طور سے جو یوٹیوب ٹیوب جینئس ہیں آج یہ ایسا دور ہے کہ بہت سارے لوگ آج دعوت چار ہدی یاد کر لی چار آئے یاد کر لی تھوڑا بائبل تھوڑا گیتا تھوڑا رامائن تھوڑا مہا تھوڑا وید اور ادھر ادھر کا کچھ یاد کر لیا اور کوٹ پہنگی اور ٹائی پہنگی اور تھوڑا بہت انگلش بھی آتی ہے آدمی کو تھوڑی عربی بھی آتی ہے تھوڑی سنسکرت بھی آتی ہے اب ایسا آدمی نوجوان بچے اب شوق ہوتا ہے دین کا دعوت کا شوق ہوتا ہے بعض اوقات دعوت سے زیادہ شہرت کا شوق ہوتا ہے نیت اللہ بہتر جانتا ہے لیکن شیطان دھوکا دیتا ہے اب آپ کیا, کیا اب ایسے ٹاپک پہ بولنا شروع کیا جس میں اس کو بولنا نہیں کیے تھا اور آدمی ہر چیز کا دیکھیے آپ جب کھڑے ہو کر لوگوں کے اندر درمیان میں دین کی بات کریں گے اور کچھ وقت کے بعد آپ اسپیکر بن جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا لوگ آپ سے سوالات بھی پوچھیں گے اب جب آپ مشہور ہو گئے لوگوں کے درمیان میں علم کے لیے اور لوگ آپ سے پوچھنے لگے تو اب کیا ہوگا آپ جواب دینا ضروری ہے اب آپ کب تک لوگوں کو بولیں گے نہیں معلوم کیونکہ میں نے وہ اسپیچ صرف رٹا ہوا آب. نہیں بولیں گے چار پانچ آپ نے یاد کر لیے اسپیچز اور آپ نے بھی اس کے بعد لوگ بولیں گے بہت زبردست بات کی انہوں نے تو اس مسئلے کا کیا جواب ہے اب آدمی ایک بار بولے گا معلوم نہیں دو بار بولے گا معلوم نہیں اس کو خود بھی شرم آنے لگتی ہے اور اس کے بعد وہ بنا کے بولنے لگتا ہے یاد رکھیں ہر آدمی اگر ایک آدمی ہر سوال کا جواب دینے لگے یہ اس کے لیے اصل مندی نہیں ہے عبداللہ مسعود ربی اللہ سے فرماتے ہیں من افتن تن فی کل مجنون ایک آدمی لوگوں کو ہر سوال کا جواب جب دینے لگے وہ آدمی پاگل ہے وہ آدمی کیا ہے پاگل ہر سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا ہے ایک آدمی کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے نہیں جو آدمی ہر سوال کا جواب دے وہ پالک ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال بےہدا ہوتا ہے اس کا جواب دینا مناسب نہیں ہوتا ہے کبھی سوال ایسا ہوتا ہے जिसका جس کا جواب اس کے پاس نہیں ہوتا ہے آدمی کو یا تو وقت لینا پڑتا ہے یا پھر کسی عالم کی طرف اس کو ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے تو زیادہ جانتا ہے یا تو آپ بولنا پڑتا ہے میں نہیں جانتا لیکن ہر سوال کا جواب جب دینے لگے تو ایسا آدمی کیا ہے امام احمد ابن ہمبل کے سامنے ان کے بیٹے نے ایک سوال پوچھا امام احمد ہنسے ہاں بیٹے نے سوالی تھا آپ نے آپ سے سوال پوچھا آپ ہنستے ہیں جواب دیجیے تاکہ بیٹے دے دیا جواب جواب دے دیے سوال ایسا ہے اس کا جواب دیا جائے تو بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب دینے کے لائق وہ نہیں ہوتا ہے تو اہل علم جو ہے ہر سوال کا جواب امام مالک احمد کے پاس ایک آدمی آ کہا کہ اللہ تعالیٰ آج پر مستوری ہوا کیسے امام مالک نے سر جھکایا اور سر اٹھایا پیچانی پر پسینہ پسینہ پسینہ کہا کہ الاستواء معلوم والکیف الکئی والایمان به واجب والسؤال بھی ابا وما اللہ الا ہے استواء معلوم ہے الاستواء معلوم اس کی کیفیت معلوم نہیں اور پر ایمان لانا لازم ہے اور اس کے بارے میں باریک سوال کرنا बिदास है और मैं समझता हूं कि तू दिलाती है लोगों से का निकालो इसको मजे से बात ऐसे सवाल पूछता है जिन्होंने नबी ने पूछे न साहबा ने, ने पूछे ऐसे सवाल पूछता है अल्लाह कैसे आज पर मुस्तवीर हुआ बहुत सवाल ऐसे होते जिनका जवाब नहीं देना होता है। बहुत सारे सवाल आजम सलाम ने कहा कौन सा पेड़ का फल था वो मूसा आल सलाम कहा था कौन सी कौन सी पेड़ की लकड़ी का था پیٹا علیہ السلام کی نانی کا نام کیا تھا کیا کرے گا تو قبر بھی پوچھیں گے تیرے سے سوالات ایسے ہوتے کوئی ضرورت نہیں تو بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان چیزوں میں زیادہ بیزی ہوتے ہیں جو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہیں جن سے ان کی جنت جہان کا معاملہ جڑا نہیں ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات عالم کہتا ہے میرے علم میں تو نہیں ہے تو دیکھو ایسا سوال میں نے پوچھا جو کئی بھی معلوم وہ اس میں خوش ہوتا ہے بعضوں کا شیتان کیسا دھوکہ دیتا ہے تو کہتے کہ من اب تنقید آدمی جب ہر سوال کا لوگوں کا جواب دینے لگے تو مجنور آدمی ہے یہ کیا ہے پاگل ہے اس کو امام ابن عبد البر نے جامع بیان علم میں ذکر کیا ابودیال کہتے ہیں ابو دیال کون ہے زہیر ابن ہنئی العدوی اور یہ طبع تابعی میں تھے کہتے ہیں تعلم لا ادری کیا تعلم لا ادری میں نہیں جانتا بولنا سیکھ تعلم لا ادری فا ان قلت لا ادری علموك کا تدری تھا کہ اگر تو یہ کہے گا میں نہیں جانتا تو سکھانے والے تجھ کو سکھائیں گے یہاں تک کہ تجھ کو علم آئے گا اگر کوئی یاد نہیں میں نہیں جانتا اس بارے میں تو کوئی نہ کوئی جانکار آدمی بتایا گا دیکھو اس میں ایسا ایسا ہے اس میں یہ مسئلہ ہے یہ فتوا ہے یہ جواب ہے تو, تو اگر یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا تو کوئی نہ کوئی تجھ کو سکھا دے گا یہاں تک کہ علم آ جائے گا وہ ان کل ادری اور تو اگر یوں کہے میں جانتا ہوں تو الو کا حق تعداد لوگ تجھ سے سوال پوچھتے رہیں گے پوچھتے رہیں گے پوچھتے رہیں, رہیں گے یہاں تک کہ مجبوراً کبھی نہ کبھی تجھ بولنا پڑے گا نہیں معلوم کیونکہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کو سب کچھ معلوم ہے. کبھی نہ کبھی جا کے ایسا سوال آتا ہی ہے کہ اس کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے تو اس کو ٹھیک کس کو ٹھیک لا عظریف میں نہیں جانتا امن عبد البر نے جامع بیان میں اس کو ذکر کیا ہے بغیر علم کے فتوے کا نقصان کیا ہے اس کا نقصان جہنم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القوبہ تو قاضی فیصلہ کرنے والے فتوا دینے والے تین ہیں اتنا افنام او وا فی جن دو جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا قاضی کتنے ہیں تین دو جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا جہنم میں جانے والے اور جنت میں جانے والا کون ہے آپ فرماتے ہیں اور جلن پھر فی ہے ایک تو وہ آدمی ہے جس کو حق معلوم تھا اور اس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا یہ جنت میں ہے حق معلوم تھا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا یہ جنت میں ہے ور جلن قدر نہلینگو نام دوسرا آدمی وہ ہے جس نے جہالت کی بنیاد پر فیصلہ کیا علم نہیں تھا لیکن فیصلہ کیا فتوا دیا یہ آدمی جہنم تیسرا کون ہے ورجول آرف الحق کا حکم فوفی فوفی نام تیسرا آدمی وہ ہے جس کو حق معلوم تھا لیکن حق کے مطابق اس نے فیصلہ نہیں دیا بلکہ اس نے کیا کیا حق سے ہٹ کے فیصلہ دیا یہ بھی جہنم ہے تو تین لوگ ہوئے ایک آدمی وہ ہے جو حق جانتا ہے حق کے مطابق فیصلہ دو حق نہیں جانتا ہے اپنے دل سے کچھ فیصلہ یہ جاننا حق جانتا ہے لیکن خواہش کے مطابق نقصانیت کے مطابق فیصلہ دیا ایسا آدمی جہنم میں جائے گا جیسے مثلا کوئی جج ہے کورٹ کا اس کے اپنے رشتہ دار کا معاملہ آیا اور فیصلہ دینا تھا اس نے اس کے فیور میں فیصلہ دیا انصاف نہیں کیا یہ آدمی جانتا تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے لیکن فیصلہ غلط دیا ایسا آدمی جہنم میں جائے گا دوسرا آدمی اس کے پاس لوگ آئے ذرا فیصلہ کیجیے ذرا اس نے بات تم بتاؤ تم بتاؤ اپنے دل سے کچھ بھی فیصلہ دیا یہ نہیں دیکھا کہ قرآن و سنت کا فیصلہ ان بارے میں کیا ہے بیوی شور کا معاملہ یا باپ بیٹے کا معاملہ جائیداد کا معاملہ حلال و حرام کا معاملہ زمین کا معاملہ اس نے نہیں دیکھا کہ شہید کا فیصلہ کیا ہے اپنے دل سے فیصلہ لے کے یہ بھی جہاں جنت میں کون ہے اس کے پاس علم تھا علم کے مطابق اس نے فیصلہ دیا تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بغیر علم کے فیصلہ دینا آدمی کو جہنم میں لے جاتا ہے اس کو امام ابو داؤد کے میری نسب نے ماجہ اور حاکم نے رواج کیا یہ بھی صحیح ہے آئیے دیکھتے ہیں سلط جواب دینے میں کیسے احتیاط کرتے ہیں قرآن کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنے سے ڈرنا ابو تک صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام اشادی کہتے ہیں کان ابو بکر یقول و ان اذا قلت في اللہ اب وقت صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کیا کہ کون سا آسمان مجھ کو سایہ دے گا کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی ادا فلطفی کتاب اللہ مالا جب میں اللہ کی کتاب میں وہ بولنے لگ جاؤں جس کا مجھ کو علم نہیں ہے جب میں اللہ کی کتاب میں بغیر علم کے کچھ بھی بولنے لگوں تو کون سا آسمان اس کو چھایا دے گا کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے یعنی میں آسمان کے نیچے چلنے لائق نہیں رہوں گا میں زمین پر چلنے لائق نہیں رہوں گا جب میں اللہ کے دین میں قرآن میں میں اپنی عقل سے خود بھی بولنا شروع کر دوں کون کہہ رہا ہے وہ انسان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہی مانتا سب سے زیادہ آپ کے ساتھ رہیں سب سے زیادہ دین کے جاننے والے ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں میں اللہ کی کتاب میں بغیر ان کے بولوں گا تو کہاں جاؤں گا زمین آسمان کے اندر میں رہنے لائق نہیں رہنا اس نے ابھی صحبہ نے اس کیا ہے بغیر ان کے بولنا آدمی کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے آپ نے اگر بغیر ان کے جواب دیا آج نہیں تو کل سامنے والے کو معلوم پڑے گا صحیح مسئلہ کیا ہے وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گا آلے گمراہ کر دیا اس کو غلط بتا دیا ہے تو آج آپ نے اپنی عزت کی وجہ سے اس کو بتا دیا اور اپنی عمل سے بنا کے بتا دیا آپ نے بولنے سے ڈرے آپ کے میں نہیں جانتا لیکن کل اس کو جب معلوم ہوگا تو کل آپ اس کی نگاہ سے وجہ سے بھی غدا ہوگی تو آدمی عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو جب نہیں جانتا ہے تو نہیں جانتا بولے اس میں اس کی عزت کی حفاظت ہے مالک ابن ان امام مالک مالک ابن ابنان کہتے ہیں اصل قاسم ابن محمد امیرا من المدینہ فسألہ عن شئی قاسم ابن محمد مدینہ کے امیر امرا میں سے ایک امیر کے پاس گئے الحیئی اس امیر نے امام قاسم ابن محمد سے ایک سوال پوچھا فقال القاسم امام کامیر نے سوال پوچھا انہوں نے جواب نہیں دیا مدینہ کا امیر ہے یہ عالم ہے ایک عالین سے امیر پوچھ رہا ہے مسلمانوں کا امیر ہے وہ سوال پوچھ رہا ہے لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا بلکہ کیا کہا آدمی کا اپنے آپ کی عزت کرنے میں سے یہ چیز ہے کہ جب اللہ یق ماں احاط ابی علم ہو وہ وہی بولے جو اس کے علم میں بغیر علم کے بات نہ کرے یہ خود اپنی عزت کرنے میں شامل ہے اگر آپ بغیر علم کے بات کر رہے ہیں تو آپ کی نگاہ میں خود اپنی عزت آپ کی گر جائے گی ایک آدمی بغیر علم کے بولتا ہے تو خوش ہوتا ہے نہیں اندر سے دل بولتا ہے دین کے بارے میں ایسی بات کی جو تھی نہیں کرنی چاہیے ایک انسان کا خود اپنے آپ کا اکرام کرنا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں وہی بولے جس کا اس کو علم ہے بغیر ان کے بات نہ کرے امام البیقی نے المر میں اس کو رواج کیا ہے سلق کا معمول یہ تھا کہ جب ان سے کچھ پوچھا جاتا تھا تو وہ دوسرے کی طرف جواب کے لیے معاملہ پھیرتے تھے آگے الٹا ہے آج کیا ہے اگر کسی سے پوچھے میں بولتا کیوں؟ اس لئے کہ جب میں بولوں گا تو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا کہ میں جانتا ہوں اظہار علم علم کی کمی کی علامت ہے آدمی کا لوگوں کے درمیان اپنے علم کو ظاہر کرنے کا شوق اس بات کی علامت ہے کہ ابھی واقعی علم میں پکا نہیں ہے یہ علم میں کیا ہے کچا ہے اب المنحال کہتے ہیں یہ کون ہیں ابو المنہال عبد الرحمن ابن مطمین البنانی اور یہ کبا تابرین میں تھے یہ تابعین میں تھے اور برا ابن عظم صحابی ان دونوں سے سرف کے بارے میں پوچھا سرف کس کو کہتے ہیں کرنسی ایکسچینج سونا برہم بینار جو ہے ان کے بارے میں لین دین کے بارے میں ان سے میں نے سوال پوچھا ما الاخر خیر مننی مننی دو صحابین کون کون ہیں برا اور صحابین کہتے ہیں جب بھی میں کسی ایک سے پوچھتا تھا تو کیا کہتا تھا ان سے پوچھو ان کو مجھ سے زیادہ معلوم ہی میرے سے بہتر ہے ان سے پوچھتا کہتے ہیں ان سے پوچھو بھائی وہ زیادہ جانتا ہے تو واقعی علماء وہ ہوتے ہیں کہ جب ان سے کچھ پوچھا جاتا ہے اور مجلس میں دوسرا علی موجود ہوتا ہے وہ پسند کرتا ہے کہ یہ جواب دے بھائی نہیں تو صحابہ کا یہ حال کہ دو صحابی موجود ہیں اور ایک سے جب پوچھا جا رہا ہے تو کیا کہتا ہے ایک صحابی کیا گیا ہے ان سے پوچھو ان سے بہتر ہے اور مجھ سے زیادہ جاننے والے لیکن آج معاملہ کیا ہے اس کو کیا معلوم میں جانتا ہوں ادھر ماں. آج یہ حال ہے ایک آدمی نہیں جاننے والے کا بھی حال ہے کہ اس سے میں کچھ میں بتاتا ہوں اس کو ڈیٹیل معلوم نہیں مجھ کو ڈیٹیل معلوم ہے اور میں پیج نمبر کے ساتھ بتاتا ہوں ادھر یہ علم کی کمی کے علاوہ ایک آدمی کے پاس علم ہونے کے بعد ایک آدمی کا شہرت طلب کرنا اس کے علم کے ایڈ کی علامت ہے لیکن ایک انسان کا اپنے علم کو چھپانا اس کے علم کی گہرائی کی علامت ہے اظہار علم علم کی ترقی سے انسان کو روک دیتا ہے آدمی جب علم کا اظہار کرتا ہے کہ ترقی نہیں کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب بھی میں ایک سے پوچھتا تھا وہ کیا کہتا تھا سلیل آخر ان سے پوچھا فَإِنَهُ خَيْرٌ <مِّنِّي> وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہیں وَأَعْلَمُ <مِّنِّي> مجھ سے زیادہ وہکار ہے جامع بیان میں بیان میں اس کو ابن عبدالبر نے روایت کیا ہے عبد اِس ابن ابی لئی عبد عبدالرحمان ابن ابی لئی یہ کبار تابعین میں سے لقد ازرک تو فیحد المس اشرین من الانصار اس مسجد میں, میں نے ایک سو بیس کو دیکھا اس مسجد میں میں, میں, میں نے کتنے صحابہ پائے ایک سو بیس عشری نومی جب بھی کسی کو بات کرنے کا موقع آتا حدیث بیان کرنے کا موقع آتا وہ چاہتا کہ اس کا بھائی وہ حدیث بیان کر دیں میں بیان کرنے کی بجائے آپ ہی بتا دوں گا انفیا اللہ ود ان افاہ کل خط کیا ہے جب بھی ان سے کوئی فتوا کسی ایک سے پوچھا جاتا وہ کہتا ان دوسرے سے کچھ وہ بتائیں گے زیادہ جانکاری ہے جاند. تو اس بات کو پسند کرتا کہ وہ خود بتانے کے بجائے دوسرا بتانے والا بن اس کا بھائی بتانے والا بن تو صحابہ کا یہ شوق تھا کہ میں بتانے کی بجائے میرا بھائی جواب دے حدیث میں بتانے کے بجائے یہ بتائے فتوا میں دینے کی بجائے میرا دوسرا بھائی فتوا دے وہ اس کو پسند کرتے امام اداری نے اس کو رواج کیا بڑا ابن عام صحابی کہتے ہیں لتا دئی تو اہل بدر میں نے تین سو اہل بدر پائے ہیں لطی رأ... تو مِنْ اہ بدرین بدر والوں میں سے تین سو صاحبہ میں نے دیکھے ہیں تین سو صاحب من... من من ہر ایک کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ وہ خود فتوا نہ دے دوسرا کوئی صاحبی فتوا دے ہر ایک کی چاہت کیا ہوتی تھی میں فتوا دینے کی بجائے میرا بھائی دوسرا صحابی ہی فتوا دے گے اس کو الفقی اور میں خطیب البغدادی نے روایت کیا ہے تو ان روایت کے بات معلوم ہوتی ہے کہ پچھلے زمانے کے اہل علم جب ان سے کچھ پوچھا جاتا وہ کوشش یہ کرتے کہ اگر مجلس میں دوسرا عالم موجود ہے تو وہی اس کا جواب دیتے یہاں تک کہ مجبور کبھی ایسا ہوتا آپ بتاؤ آپ بتاؤ ہوتے ہوتے مجبور کسی ایک کو بتانا پڑتا تھا تو واقعی والے یہ ہوتے ہیں کہ جو پتوا دینے میں جلدی نہیں کرتے بلکہ دوسرے پہ ٹال دیتے ہیں دوسرے پر ڈال دیتے ہیں فرماتے ہیں اگر کہتے ہیں سیا کوری کہ میں نے بہت سارے فکا پائے میں نے بہت سا ادرک الفا وہ ہم یقرہ اور انہیں یہ چیز بہت ناپسند تھی کہ وہیبر مسائل فتح کہ وہ مسائل میں اور پتو میں جواب دے ان کو پسند نہیں تھا وہ شوقین نہیں تھے جواب دینے کے حتال بد گمین انی یہاں تک के مجبور ہو جاتے تھے مجبور ہو کے ان کو جواب دینا پڑتا ہے آدمی ہوتا تھا آپ, آپ نہیں جواب دیں گے تو کون جواب دے گا تو اس کو مجبور ہو کے جواب دینا پڑتا وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ فتوا دیں گے دینے کا شوق آدمی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے آدمی کہ آ جاؤ جو کچھ نہ کچھ میں جواب دیتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے ایک آدمی کو ڈرنا چاہیے کیوں اسے اگر غلط جواب دیا دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے گا اور خود بھی جہنم میں جائے گا اور ان کو بھی میں نے اپنی زندگی میں, میں نے اپنی زندگی میں سفیاان ابن اینا سے بڑھ کے کوئی آدمی نہیں دیکھا جس میں اللہ تعالی نے فتوا دینے کی ساری صفات اور ساری صلاحیتیں جمع کر دی کوئی آدمی ان سے بڑھ کے نہیں دیکھا جن میں فتوا دینے کی ساری صلاحیت موجود تھی لیکن پھر میں نے کوئی اور آدمی ان سے زیادہ چپ رہنے والا نہیں دیکھا فتوا دینے کی کوئی صلاحیت ہے لیکن ان سے زیادہ چپ رہنے والا آدمی میں نے نہیں دیکھا یعنی آدمی ان کے باوجود بھی چھپ رہنے والے اس زمانے میں ہوا کرتے ہیں آج بالکل معاملہ کیا ہے الٹا ہے بولتے نا خالی برتن زیادہ بچتا ہے خالی برتن اور اتھڑے پانی کی آواز اس میں پتھر مارے تو زیادہ آواز آتی ہے گہرے پانی میں آپ پتھر مارے آواز زیادہ نہیں آتی ہے تو کم علم والا آدمی زیادہ گفتگو کرنے کا شوقین ہوتا ہے اور جو واقعی گہرا علم جس کے پاس ہوتا ہے تو وہ انسان بولنے سے اتنا احتیاط کرتا ہے بہت زیادہ سوچ کے جواب دیتا ہے بلکہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرا جواب دے تو بہت اچھا اسی طرح سے بشیر ابن حارث الحافی کہتے ہیں من احب ان احبا ایس الوٹا ذمہ لیکن غور کریں اس کے اوپر کہتے ہیں من احبا ایوس اللہ فلئی صبح ان ال من احبا ایس عل پڑ سب اہل ایس جو آدمی پسند کرتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے وہ اس کے لائق نہیں کہ اس سے پوچھا جائے جو آدمی پسند کرتا ہے کہ مجھ سے لوگ پوچھیں بھائی کوئی پوچھ رہا ہی تو جو آدمی اس کو پسند کرتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے پوچھا جائے کیوں ایسا آدمی اکثر ہوتا ہے ایسا آدمی اکثر متقبر ہوتا ہے ایسا آدمی اکثر شہرت ترن ہوتا ہے ایسا آدمی اکثر کم علم ہوتا ہے ایسا آدمی اکثر اللہ سے کم ڈرنے والا ہوتا ہے اسی طرح سے عطا سائب عطا سائب کہتے ہیں ادرک و اقوام ان کا شعیق کہتے ہیں کہ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے سلک میں سے علماء میں سے میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے کہ جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا اور وہ جواب دیتے تو ان کے اندر کب کبھی آ جاتی گھبرا جاتے جواب دیتے اور ڈرتے ڈرتے جواب دیتے میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے یعنی وہ لوگ جواب دیتے وقت میں اللہ سے ڈر کے جواب دیتے لیکن آج آدمی جب دین کے معاملات میں گفتگو کرتا ہے تو اللہ کے ڈر کا آخرت کی فکر کا اور آخرت میں پکڑے جانے کا ڈر دور دور تک دکھائی نہیں دیتا ہے محمد ابن منقد کہتے ہیں ان الما بے نو بین خلقی فیم فیم خد علی انلم بہن بین خلقی ایک علم اللہ اور بندوں کے درمیان ہوتا ہے ایک عالم اللہ اور بندوں کے درمیان ہوتا ہے اب وہ دیکھیں کہ بندوں کے معاملے میں کیسے داخل ہو رہا ہے عالم کا مقام کیا ہے اللہ اور بندوں کے بیچ میں اللہ کی شریعت ہے اللہ کے احکامات ہیں بندوں کو نہیں معلوم کون بتاتا ہے ایک عالم بتاتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے کیا شرک ہے کیا توحید ہے عقیدے سے لے کے اور عبادات سے لے کے اور حلال و حرام اور اخلاق سے لے کے سارے معاملات ایک بندے کو ایک عام انسان کو معلوم نہیں ہوتے ہیں ان کو کون بتاتا ہے ایک حالم تو گویا اللہ بندے سے براہ راست خطاب کرتا ہے نہیں عام انسانوں کو اللہ ڈائریکٹلی بتاتا ہے دین کیا ہے نہیں اللہ تعالی نبیوں کو بتاتا ہے اور نبیوں کے بعد وارث کون ہوتے ہیں علماء تو ایک عالم اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے لہذا اب آدمی کو دیکھنا چاہیے ایک عالم کو دیکھنا چاہیے کہ جب وہ معاملے میں داخل ہو رہا ہے اس کو بڑی احتیاط کرنا چاہیے کہ بہت سی معاملے میں وہ داخل ہوا ہے اسی طرح سے ربیہ ابن ابی الرحمن کہتے ہیں ربیہ طروا یہ مدینے کے ساتھ کو کہاں میں سے ہیں مدینے کے ساتھ بڑے عالم ہیں ان میں سے ایک عالمی ہیں کہتے ہیں قال علی ابن خالدہ مجھ سے ابن خالدہ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ تمہارے آس پاس جمع ہونا شروع ہوئے ہیں تمہارے آس پاس لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے لوگ تم سے پوچھتے ہیں فل کر رضول احمد اللہ یقین ہمتوں کا انتخل ہوتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ تمہارے آس پاس جمع ہونا شروع ہوئے ہیں جب بھی کوئی آدمی تم سے سوال پوچھے تو تمہاری فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو مسئلے میں سے کیسے نکالو تمہاری فکر یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو کیسے بچاؤ اپنے آپ کو کیونکہ تم جواب دو گے آدمی کیا کرتا ہے ایسا ہے کیا تمہارے لیے سہولت ہے دیکھنا پڑے گا کیا سہولت تمہارے لیے ملتی تو جب بھی کوئی آدمی پوچھنے والا ہوتا ہے جواب دینے والا اس کے راستہ نکال. بعض اوقات اس کو خوش کرنے کے لیے کبھی بادشاہ کبھی کوئی منسٹر کبھی کوئی لوگوں کے درمیان سہولت اس کے لیے نکالنے کے لیے ایک آدمی کیا کرتا ہے جواب دیتا ہے تمہارے لیے سہولت ہو سکتی ہے اس کہتے ہیں کہ دیکھ تو اس کے لیے سہولت نکالنے کے چکر میں مت پڑ تو اپنے بارے میں سوچ کہ تو ایسے معاملے میں پھنسا ہوا ہے کہ اگر یہاں پر پکڑا گیا تو جہنم میں چلا جائے گا تو اپنے آپ کو بچا ایسا جواب دے کہ اللہ کے ہاں مجرم نہ بنے ایسا جواب دے کہ تو اللہ کے ہاں بچے اس کو بچانے کے بجائے خود اپنے آپ کے بچانے کی فکر کچھ کو ہونا چاہیے اس جواب دے کے وقت میں اکثر انسان اپنی فکر نہیں کرتا ہے دوسروں کی فکر کرتا ہے دائی کو مکتی کو عالم کو لوگوں کو دین سکھانے والے معلم کو لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنی بھی فکر ہونا چاہیے لوگوں کی جہنم میں بعض اوقات اتنی فکر آدمی کو ہو جاتی ہے کہ اپنی جہنم کے بارے میں لا لاپرواہ ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا وہ ان پست و اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ پہلا نمبر کس کا بتایا اپنا اس کے بعد گھر والے دوسرے بعد میں پہلے تمہارا دو, لوگوں کو بچانے کے لیے پانی میں تیر رہا ہے کوئی آدمی وہ خود ہی ڈوبنے لگے دوسروں کو بچا سکتا ہے نہیں جس کو خود آگ لگی ہے وہ دوسروں کو بچا سکتا ہے نہیں یہاں سے ایک آدمی کو اپنی فکر پہلے کرنا چاہیے دوسروں کو بچانے کے چکر میں بعض وقت ایک آدمی الٹے سیدھے جواب دے کے خود جہانگری بن جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کسی آدمی کا عقیقہ سدھارنے کے لیے آپ جھوٹی حدیث بیان کر سکتے ہیں نہیں وہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جھوٹی حدیث بیان کرنے کی گھڑ کے بتا دیا ایک حدیث سی کون سی کتاب میں یاد نہیں آتا ہے لیکن بخاری میں ہوگا لیکن اس کا یہ ہے بنا کے ادھر کی جوڑ کے ادھر کی کچھ بھی بنا کے بتا دیا ہے اب اب آپ نے غلط بات نبی سے منسوخ کر کے اس کو بتا دی بہت من کے روایت میں حدیث میں تو ٹھیک ہے بھائی حدیث میں تو میں مانتا ہوں مان لیجیے اس کا قریدہ گیا وہ جنتی بن گیا لیکن آپ منچد بالے یا مکان میتھلی تبا ہوا مت آدھا ہوں جو جان سے بوجھ سے اس پر جھوٹ گھڑے اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی کے جھوٹ کی وجہ سے سامنے والا جنتی بن جائے اپنی توبہ کر کے اطلاع کر کے لیکن یہ آدمی جہن نمی بن جائے کتنی افسوس کی چیز ہے تو اسی لیے کہتے ہیں کہ سامنے والے کو بچانے کی فکر سے زیادہ کس کی فکر ہونا چاہیے اپنے آپ ایک آدمی ڈاکٹر پیشنٹ کا علاج کر رہا ہے اور خود ہی بیمار ہو کے مر گیا وبا پھیلی ہوئی ہے پلیٹ چل رہا ہے اب بہت ہمدردی سب کی کر رہا ہے سب کو دوست دے رہا دوا دے سب کچھ کر رہا ہے اسی کو بیماری گیا اور گیا کام تو ڈاکٹر کو کیا کرنا چاہیے اپنی حفاظت کی بھی فکر کرنا چاہیے اسی طرح سے عبداللہ بن کتاب المنافق والسنت الماضیہ ولا ادب کتاب الناؤ اللہ کی کتاب جو بالکل سب چیزیں بیان کرنے والی ہے واضح طور پر بیان کرنے والی ایک اللہ کی کتاب دو سنت سنتیا وہ سنت جو چلی آ رہی ہے جس پر لوگ عمل کرتے آ رہے ہیں جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے جو سنت چلی آ رہی ہے جس پر سرد کا تعامل ہے نبی سے ثابت تو ایک تو اللہ کی کتاب جو واضح طور پر حق بیان کرنے والی ہے کتاب اناؤ تک دو وہ سننا تو ماں اور جو سنت جو ماضی سے چلی آ رہی ہے یعنی نیا نئی چیز نہیں ہے بلاف نہیں ہے بلکہ طلب سے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے چلتا آیا ہوا نمبر سر فام نمبر تھری لانتا کہتے ہیں یہ بھی علم ہے تو ان تین چیزوں کا نام ہے خرآم سنت اور میں نہیں جانتا تو یہ بھی علم میں عبداللہ ام و شمار کر رہے ہیں کیونکہ کبھی قرآن کی آیت تیرے سامنے ہوگی کبھی حدیث تیرے سامنے ہوگی کبھی دونوں میں سے کچھ بھی سامنے نہیں ہوگا تو تیرے سامنے کیا ہونا چاہیے لا ادری میں نہیں جانتا تو کہتے ہیں یہ بھی علم ہے یہ علم کا تیسرا حصہ ہے اس کو جامع بیان العلم میں ابن عبد الگر نے رواج کیا ہے اور اس کی طرح صحیح ہے امام شادی کہتے ہیں لا ادری نصف العلم میں نہیں جانتا کہنا آدھا ہے میں نہیں جانتا کہنا کیا ہے آدھا ہے یا تو آدمی جانتا ہوگا یا تو نہیں جانتا ہوگا ہوئے جانتا ہوگا تو جواب دے گا اور نہیں جانتا ہوگا تو جاننا تھی کہ کیا بولنا ہے ایک آدمی اگر نہیں جانتا ہے تو کیا کرنا یہ بھی تو علم ہے نا تو جب آدمی نہیں جانتا ہو تو کیا کرے میں نہیں جانتا بولے تو کہتے ہیں کہ لا لہدری نسف العلم میں نہیں جانتا کہنا یہ آدھا علم ہے جس کو امام اداری نے اپنی سنن میں رواج کیا ہے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سرف جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو کتنی صفائی سے کہہ دیتے تھے کہ مجھ کو نہیں معلوم اس میں وہ شرماتے نہیں تھے ہم شرماتے ہیں لیکن سرف اس معاملے میں شرماتے نہیں تھے وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا امن ام تم بنی اسرائیل موسی خط دوا بکرآ بنی اسرائیل میں بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کو مخت کر کے جانور بنا دیا گیا وہ امنیلا ادری ائی دوا بھی لیکن میں نہیں جانتا وہ کون سے جانور تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جانور بنا دیا لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ کون سے جانور بنائے گئے ہیں ان کو جانور بنائے اللہ تعالیٰ نے کیا بنائے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون سے جانور ہیں یہ کون بتا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ, اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو امام احمد ابو نسر اور اپنے ماجہ رواج کے لیے حدیث نہیں ہے بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں تم منتا تھا کبھی جبرین ایک جبرین مجھے لے کے آگے بڑھے حدرت المتہ یہاں تک کہ ہم سدرت المنتہا تک پہنچے الوان لا ادری ماہی سدرت المنتہا پر کچھ حالات گزرے کچھ اوساف اس پر گزرے کچھ کیفیات اس میں پیدا ہوئی لا ادری ماں میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھا جن پھر کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کسی سے ترمنتہا کے ساتھ اس پر کچھ حالات گزرے کچھ رنگ کچھ شفاف کچھ اوساف کچھ کیفیات اس پر واحد ہوئی لیکن میں نہیں جانتا وہ کیا بڑی صفائی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ بھی نہیں لوگ کیا کہ آپ نبی ہو کے بول رہے ہیں؟ میں نہیں جانتا ہوں. آپ نبی ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا وہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہو کیا اس کو امام اور اور مسلم دونوں نے روایت اب ہو رضی اللہ عنا فرماتے ہیں کال رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وقرہ علی جو بھی پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے ف آب واودی کوئی نسداری کوئی شرخاری اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں یا اس کو بنا دیتے ہیں فقال یا رسول مات قبل بچہ جب پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ یا بنا دیتے ہیں یا تو اس کو عیسائی بناتے ہیں یا پھر مشرک بناتے ہیں اب ایک آزمی نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ بچہ ماں باپ کی یہودی نصرانی مشرک بنانے سے پہلے مر جائے تو اص لوائی لو کا لوما کا قب ڈالی اس سے پہلے اگر وہ بچہ مر جائے تو اس کے بارے میں کیا اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلم بما کرن عاملین اللہ بہتر جانتا ہے اگر وہ جیتے تو کیا عمل کرتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے بارے میں وہ کیا عمل کرنے والے تھے اللہ کو اچھا معلوم ہے زیادہ معلوم ہے میں نہیں جانتا اس بارے میں امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو رواج کیا ہے ابن مطین کہتے ہیں کہ صحابی اللہ, اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کیا سوال پوچھا ایسا کے رسول سب سے پیاری جگہ جگہ سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک کون سی اور سون جگہ ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں کون سی جگہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا لا ادری حتى اسأل البری میں نہیں جانتا جب تک کہ میں جبریل سے پوچھنا ہوں. میں نہیں جانتا جب تک کہ میں جبریل سے نہ پوچھ وہ اطا ہو جبریل پھر آپ کے پاس جبریل آئے اور جبریل نے آپ کو بتایا ان احب الباء اللّہ المساجد کے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو مسجدیں ہیں وہ اب اب البفا الاسوا اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں اگر اللہ کے ہاں ہیں اللہ کے نزدیک ہیں تو کیا ہیں بازار اس کو امام ابو یعلا نے اور امام الخاکی وغیرہ میں رواج کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ون سے پوچھنے والا پوچھ رہا ہے اور آپ جواب کیا دے رہے ہیں مجھے نہیں معلوم لازی آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں میں نبی ہوں میں کیسے بولوں ان کو نہیں معلوم آپ نبی ہونے کے باوجود اتنا علم ہونے کے باوجود براہ راست جبری سے علم لینے کے باوجود آپ کیا کہہ رہے ہیں لازی میں نہیں جانتا حت اللہ جبری یہاں تک کہ میں جبریر سے پوچھا جب تک میں جبری سے پوچھتا نہیں تب تک میں جانتا نہیں آئی صحابہ کا حال دیکھتے ہیں عبید ابن جرائد کہتے ہیں کن تو اج رکا عمر یومن میں مکہ میں تھا اور ابن عمر کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا ایک دن وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یومن اور ایک دن ابن عباس رضی اللہ عنہا کے پاس بھی میں بیٹھا ہوں فما يقول ابن امر کی مایوس اللہ اختر ام مایوس کی گئی ابن عمر رضی اللہ کلام سے لوگ سوال پوچھتے تو انہوں نے زیادہ تر سوالات کے جواب میں کہا میں میرے پاس علم نہیں اور جتنے جوابات دیئے وہ تھوڑے تھے اور زیادہ تر سوالات کے جواب میں کیا کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے مجھے اس کا علم نہیں <تصفح> میجورٹی سوالات ان کے جو تھے اس کے جواب میں کہا مجھے اس ٹائم نہیں ہے امام دارین اس کو رواج اب البتری کہتے ہیں عنہ انہوں نے کہا یہ کیسی کرتی کی ہے جب آدمی کسی مسئلے میں جانتا نہ ہو اور وہ کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا क्या دل کو پہنچتی ہے یعنی ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے ہم کو سکون ملتا ہے کیا بول کے ہم کو اللہ بہتر جانتا ہے تو اس میں کیسا سکون ہے کیسی دل کی ٹھنڈک ہے کیسی کر کی نصیب ہوتی ہے جب ہم جب نہیں جانتے ہوں جب آدمی نہیں جانتا ہے تو یہ کہہ دے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن آج کل جی کی ٹھنڈک کیسے ملتی ہے جب تک آدمی کچھ تو بھی بنا کے ہاں کچھ نہ کچھ بنا کے نہیں بولتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے آدمی جا رہا تو بھلا کے بولے گا ذرا لیکن صحابہ صاحبہ پہلے کہ جب آدمی کہ اللہ بہتر جانتا ہے تو دل کو سکون نہیں ہوتا ہے خارج نے اسلم کہتے ہیں خارج ابن اسلم کہتے ہیں اور یہ کون ہے زید بن اسلم کے بھائی خرجنا ابن عمر نمشی ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے اور ہم جا رہے تھے فلحقنا عرابی ہم کے راستے میں ایک دیہاتی آدمی ملا فقال عبداللہ بن عمر اس آدمی نے پوچھا آپ عبداللہ بن عمر ہو عبد اللہ عمر عمر نے کہا ہاں میں عبداللہ اللہ ہوں کا علی میں آپ کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے پوچھتے آ رہا ہوں لوگوں نے آپ کا پتا اس کو بتایا ہے فا بن سعف العم مجھ کو بتائیے کہ کیا خوفی وراثت میں اس کا کچھ حصہ ہے فقال ابن امریک عبد اللہ عمر نے جواب کیا دیا مجھے نہیں معلوم نے واپس سے کہا آپ نہیں جانتے اور ہم بھی نہیں جانتے ہیں انسلا تدری والا ندری کال عبداللہ عمر نے کیا کہا ہاں میں نہیں جانتا ہوں جاؤ مدینہ کے دوسرے علماء کے پاس جاؤ یعنی یہ کہاں ہے یہ کہنے کہ مدینہ کے علماء کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے پوچھو وا ادبرا جب وہ آدمی جانے لگا اور پیٹ پھیر کے نکل گیا اب بلا ابن احمد ادری ابن عمر نے اپنے دونوں ہاتھ چوکے اور کیا کہا مِعما قال ابو عبد الرحمان ابو عبد الرحمن نے کیا زبردست بات کہی یوس الما اللہ ادری وقال اس سے پوچھا گیا ایسی چیز کے بارے میں جس کا علم اس کو نہیں تھا اس نے جواب دیا میں نے جانا ابو عبد الرحمان قوم خود عبداللہ اللہ کہا کہ ابو عبد الرحمان نے کیا زبردست کیسی آرا بات کہی اس سے پوچھا گیا ایسی چیز کے بارے میں جس کا علم اس کو نہیں تھا اس نے جواب میں کیا کہا میں نہیں جانا اس کو امام البحقی نے اصل القوڑہ میں روایت کیا ہے اقبا ابن مسلم کہتے ہیں ابن عمر اربن سلاطین شہران میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ میں چار اور تین کتنے چونتیس مہینے تک رہا ما لا کتنے سوالات ان سے پوچھے جاتے تھے لیکن جواب میں کیا کہتے تھے لا میں نہیں جانتا تم میں پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا فیقور صدری ماں یورا اولا تم جانتے ہو تمہیں معلوم ہے یہ لوگ پوچھنے والے کیا چاہتے ہیں یور جسم الا جہنم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پیٹھ کو جہنم میں جانے کے لیے سواری بنائیں بات لوگ ہوتے ہیں بڑے سے تین قسم کے ایسے ایسے سوالات پوچھتے ہیں کہ جس سے عالم کو عالم سے غلطی کروانا چاہتے ہیں یا حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں لوگ ایسے جو سوال پوچھنے والے ہوتے ہیں انہوں نے کیا کہا عبد اللہ نمبر نے کہ تم جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں یہ کیا چاہتے ہیں یوریدون نیا جالو ظہورنا جس صلی اللہ علا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پیٹھ کو کیا بنائیں جہنم کے لیے پل بنائیں کہ ہماری پیٹ پر سوار ہو کے کہاں جائیں جہنم میں جہانم تو جہنم میں جائیں گے لیکن سوار کس سے ہونا چاہتے ہیں جہانم میں جانے کے لیے ہمارے اوپر اسی طرح سے ایک روایت میں کہا اصوری زو نہ انت جا نہ جہنم انتقال و افتا نہ بہادا ابن کیا تم ہماری پیٹ کو جہنم میں جانے کے لیے پل بنانا چاہتے ہو قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے یوں کہو گے یہ فتوا تو ہم کو ابن عمر نے دیا تھا یہ فتوا ہم کو کس نے دیا تھا ابن عمر نے لہٰذا بعض وقت سوال پوچھنے والا ایسا سوال پوچھتا ہے جس میں ڈیٹیل نہیں ہوتی ہے اور ایسا سوال پوچھتا ہے کہ عالم اس کے لیے ایسا جواب دیتا ہے جو کہ واقعی صحیح نہیں ہوتا ہے پوچھنے والے کے سوال کے حساب سے عالم جواب دیتا ہے عالم کو بھی کہ ایسے وقت میں بہت احتیاط سے جواب دیں بعض اوقات پوچھنے والے علماء سے ایسی بات اگلواتے ہیں جو کہ خیر کی نہیں بلکہ کتنے کی ہوتی ہے عالم کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ جواب دینا چاہیے امام ابن المبارک نے اپنی کتاب زہد میں اس کو رواج کیا ہے مالک ابن انس مالک نیا مالک، کو مالک، سبھی جانتے ایوب ہم مالک کہانی کے پاس تھے ایک سوال ان سے پوچھا جواب نہیں دیا فقال میں سمجھتا ہوں آپ کو میرا سوال سمجھانے ایوب سستیانی نے کہا کہ مجھ کو تمہارا سوال سمجھا ہے قالا پوچھا کہ آپ جواب کیوں نہیں دیتے خالم میرے پاس علم نہیں تو کیا جواب دوں میں نہیں جانتا قالا مالک وہ نف امام مالک کہتے ہیں دیکھو ان کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس علم نہیں تھا تو چپ ہو جایا کرتے تھے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بولتے ہی جاتے ہیں بولتے ہی جاتے ہیں علم نہیں ہونے کے باوجود ہم لوگ بات کرتے ہیں امام خطیب البغدادی نے الفقی المتفقی میں اس کو روایت کیا ہے ایوب الشتیالی ہی سے روایت کہتے ہیں تقافرو علی القاسم ابن محمد یومم بنینا مینا کے میدان میں مینا میں قاسم ابن محمد سے لوگوں نے بہت سوالات پوچھے فجالو اور پوچھتے رہے لو لوگ ابلی ہے بہت سارے سوالات کے جوابات میں قاسم ابن محمد نے کیا جواب دیا میں نہیں جانتا ثم قال کی بات کہا اِنَّا ما نعلم كل ما تسألون عنه. اللہ کی قسم تم جو ہم سے سوالات پوچھتے ہو ماں ہم ہر سوال کا جواب نہیں جانتے ہم ہر سوال کا جواب نہیں جانتے تمہارے ہر سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے ولو علم ما ماں کتم نہ اگر ہمارے پاس علم ہوتا ہم تم سے چھپا کے نہیں رکھتے اس کا جواب ہم تم سے چھپا کے نہیں رکھتے ولاح لم اکو اور ہمارے لیے حلال ہی نہیں تھا کہ ہم تم سے جواب چھپائیں لیکن ہمارے پاس جواب ہائی نہیں تو ہم کیا کریں ہمارے پاس علم نہیں تو ہم کیا کریں ہم یہی کہیں گے کہ ہم کو معلوم تو انہوں نے اکثر سوالات کے جواب میں کہا لا ادری اسی طرح سے عبد الملک ابن ابی سلیمان کہتے ہیں سئلہ سعید ابن بدن عن انشئی سعید ابن زبیر سے ایک مسئلے میں پوچھا گیا فقال لا اعلم انہوں نے جواب میں کہا میرے پاس علم نہیں مجھے نہیں معلوم ثم قال تم مقال و عالم پھر کہا کہ بربادی اس انسان کے لیے کہ اس کے پاس علم نہ ہو پھر بھی کہے کہ میں جانتا ہوں بربادی اس کے لیے اس کے پاس علم نہ ہو پھر بھی یہ کہے کہ میں جانتا ہوں اسی طرح سے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل عبداللہ ابن احمد ابن حنبل اپنے والد سے رواج کرتے ہیں کہتے ہیں سمے کو اب میں نے اپنے والد امام احمد سے سنا سمعے کو امام احمد کہتے ہیں میں نے امام اشافی سے سنا یقور سمع کو مالک ابن آنس امام شافی کہتے ہیں میں نے امام مالک ابن انس سے سنا آپ سوچیے اس کی صنعت کیسی ہے احمد ابن حمبل کس سے رواج کر رہے ہیں امام شافی امام شافی کس سے رواج کر رہے ہیں امام مالک کیوں اس لیے کہ امام مالک کے شاگر امام شافی امام شافی کے شاگرد امام احمد کہتے ہیں کہ سمے تو مالک ابن انص اب یقین محمد ابن اجلان میں نے محمد ابن اجلام سے سنا وہ کہتے تھے یقول لا ادری اسی بت مقاطر حقول کہتے ہیں محمد ابن اضلاع نے کیا کہا کہ جب ایک عالم ایک عالم جب لا ادری کہنے سے غفلت برتتا ہے میں نہیں جانتا بولنے میں لا لاپرواہی برتتا ہے تو اس کی موت آتی ہے مقاطر کہتے ہیں ایسی جنگ جس میں قتل ہوتا ہے تو اس کی بربادی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بربادی تب آتی عالم کی جب وہ میں نہیں جانتا بولنے میں سستی کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ایک عالم کی بربادی اس کی ہلاکت تب آتی ہے جب وہ اس بارے میں لا لاپرواہی برتتا ہے کہ میں نہیں جانتا امام مالک ابن شریواس کہتے ہیں انزیب ابن عبداللہ ابن عزیب ابن سے ابن ابن ایک عالم کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں میں اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو وہ لا ادری کا وارث بنائے ان کو اس کی عادت ڈالیں کہ وہ بھی یہ کہیں کہ میں نہیں جانتا حتیہ یقون ادارے کا اصل یہاں تک کہ ان کے پاس بنیادی جواب بنیادی جواب یہ بن جائے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نہیں جانتے اداسری خال الگری جب بھی عالم کے شاگردوں سے کچھ پوچھا جائے اور اس کے پاس علم نہ ہو تو صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا ہوں. اس کو نے خطیب البغدادی نے روایت کیا ادری ایوب فی عن فقال لا سے اسی مسجد میں سوال پوچھا گیا انہوں نے جواب میں کہا مجھے نہیں معلوم لا ادری له الرجل ایک آدمی نے اس سے کہا علا من ہے آپ کو نہیں معلوم یہ تو بتائیے کون جانتا کون नहीं مجھتا کسی اور کا نام بتائیے जो اس کا जानता جانتا ہو پپا اوب لا ادری ولا ادری میں ادری جواب نے کیا کہا میں بھی نہیں جانتا اس کا جواب میں خود نہیں جانتا اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کا جواب کون جانتا ہے یعنی غلط جگہ بھی میں تجھ کو بیچ سکتا نہیں میں خود بھی نہیں جانتا اور مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا جواب کون جانتا ہے طرح سے ہماد نے زید کہتے ہیں ان سے رواج ہے اتنا عمدہ جواب ہے ان سے ایک سوال پوچھا گیا کی ہی شعی ان سے ایک سوال پوچھا گیا انہوں نے جواب دیا اس معاملے میں مجھ تک کچھ نہیں پہنچا مجھ تک کچھ نہیں پہنچا پچ yani کوئی حدیث کوئی روایت کوئی دلیل مجھ تک نہیں پہنچی فقیل الا ہو سی ہی اس مسئلے میں اپنی رائے سے جواب دیجیے فقال الاب لو ہو کہا کہ اس تک میری رائے نہیں پہنچ سکتی یعنی yani اس معاملے میں کوئی چیز مجھ تک نہیں پہنچی لوگوں نے کہا کہ رائے سے جواب دو کہا میری رائے اس تک نہیں پہنچ سکتی یعنی yani میں اپنی رائے سے بھی جواب نہیں دوں گا حجرت الاولیاء میں حافظ ابو نعیم نے اس کو روایت کیا ابن احمد ابن حنبل امام احمد کے بیٹے کہتے ہیں اپنے والد سے سنا وہ کہتے تھے قال ابن محدید عبد الرحمان ابن محدود بڑے محاذ گزرے انہوں نے کہا رجل من المغرب مالک ابن ان ان امام, مالک امام مالک امام مالک سے اہل مغرب میں سے دور سے ایک آدمی آیا تھا اس نے امام مالک سے ایک مسئلہ پوچھا فقال اللہ ادری امام مالک نے کیا جواب دیا نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم فقال یا ابا عبداللہ اس آدمی نے کہا یا ابا عبداللہ ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ کہا کہ اے ابو عبداللہ تقول ادری عام دور میں میں نہیں جانتا اتنا بڑا امام میں اتنے دور سے لوگوں کی طرف سے آیا آپ سے پوچھنے کے لیے آپ بولے میں نہیں جانتا ٹپ اگر نام کہا کہ ہاں میں بول رہا ہوں نہیں جانتا پبلورا تھا جن کے پاس سے تو آیا ہے نا جا کے ان کو میرا پیغام پہنچا دے اور کہنا میں بول رہا ہوں میں نہیں جانتا یعنی ایک آدمی دور سے آیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کا جواب بھڑ کے دیں گے اپنی طرف سے کچھ جواب بنا کے دیں گے نہیں نہیں معلوم کا مطلب نہیں معلوم آپ دیکھیے اتنے بڑے امام ہیں ہماری کوئی اوقات ہے ہم کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کو کیا نہیں معلوم اور کیا معلوم ہونا چاہیے یہ بھی معلوم نہیں ہم کو یہ بھی معلوم نہیں دین کے معاملات میں ہم کو کتنا اتنے بڑے امام ہیں لیکن دیکھیے کوئی بھی آدمی یعنی عالم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہمارے ذہن میں کیا ہے اور کوئی عالم اگر ہم کو بول دے کہ بھائی اس مسئلے میں میرے پاس کوئی جواب نہیں دے وہ یادم ہم لوگ کیا کریں گے جس کو عالم بولتا عالم وہ ہوتا ہے جس کو سب معلوم ہوتا ہے یہ اللہ ہے سمجھے جس کو سب معلوم کون ہے اللہ ہے اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اللہ کے سوار جو بھی ہے وہ بھولتا بھی ہے خطا بھی کرتا ہے اور اس سے بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں لیکن صرف ایک اللہ ہے کہ جو سب کچھ جانتا ہے کوئی چیز اس سے چھپی نہیں کبھی غلطی نہیں کرتا ہے اور کبھی بھولتا نہیں ہے عالم بھولتا بھی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک عالم سے آپ نے سوال پوچھا ابھی ابھی اس نے تحقیق کی تھی مان جو قربانی کا مسئلہ ہے حج کا مسئلہ ہے یا کوئی رمضان کا مسئلہ ہے اب اس نے پورا اسٹڈی کیا اور آپ نے پوچھا اس نے آپ کو جواب دے دیا لیکن پھر موسم چلا گیا چار پانچ چھ مہینے ہو گئے آپ نے پھر مسئلہ اس سے پوچھا کہا میرے علم میں تو اس بارے میں کچھ نہیں آپ اس کو کیا بولتے آپ نے ہی جواب دیا تھا نا سا کیوں بھول گیا وہ کوئی انسان ہے لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں عالم کیسا ہوتا ہے جو بھولتا نہیں جو غلطی کرتا نہیں اور جس کو ہر سوال کا جواب معلوم ہوتا ہے عالم اس کو نہیں بولتے اس کو عالم نہیں بولتے عالم کو کچھ چیزیں نہیں بھی معلوم ہوتی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اخبار میں کچھ پڑھا کوئی حدیث پڑھ لی کوئی مسئلہ پڑھ لیا بلانے مفتی صاحب کا فتویٰ اخبار میں آیا آپ پڑھتے اخبار عالم نہیں پڑھتا اخبار اب عالم میں وہ چیز عالم کے علم میں نہیں ہے اب آپ عالم کے پاس گئے اور عالم سے آپ نے پوچھا عالم صاحب اس کا جواب کیا ہے عالم بولا میرے علم میں تو اس بارے میں کچھ نہیں ہے تو آپ کا کالر اپنے آپ کھڑا ہو جاتا آپ ان سے دیکھو ایک ایسا سوال جس کا جواب مجھ کو معلوم ہے عالم کو معلوم نہیں کیا فائدہ اتنا مدرسے میں پڑھ کے میں نہیں پڑھ کے اس کو معلوم میں نہیں پڑھ کے مجھ کو معلوم لیکن یہ ایک مسئلہ ہے یہ تجھ کو معلوم ہے ہزار مسئلے اس کو معلوم ہوں گے کہ تجھ کو معلوم نہیں ہے تو کبھی بھی کوئی عالم اگر کوئی بات اس کو معلوم نہیں ہے تو اس سے اس کی عزت ہمارے دلوں میں کم نہیں ہونا چاہیے بلکہ عالم اگر ہمت کر کے بولے مجھ کو نہیں معلوم تو اس کی عزت کیا ہونا چاہیے ہمارے دل میں اور بڑھنا چاہیے کیوں اسے کہ واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کو نہیں معلوم اس نے بول دیا نہیں معلوم ورنہ بنا کے بولتا اور ہم کو بیوقوف بناتا اور ہم کو معلوم بھی نہیں پڑتا ہم بیوقوف بنے بھائی کسی کو معلوم نہیں ہے ڈاکٹر کوئی بھی دوا دیتے کیا معلوم پڑے گا نہیں معلوم پڑے گا تو کہا کہ جا جن کے پاس سے تو آیا ان کو میرا پیغام پہنچا دے کہ میں نے خود کہا ہے کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے ابو بدر الافرم کہتے ہیں سمیت ابا عبداللہ احمد ابن حنبل یستفتا میں نے امام احمد ابن حنبل سے سنا اور ان سے پتوا پوچھا گیا پری رویق اکثر مسائل میں انہوں نے جواب میں کہا مجھے نہیں معلوم ایسے کئی اور بھی معاملات ہیں امام مالک سے چالیس مسائل پوچھے گئے امام مالک چالیس کے مسائل میں سے چھتیس مسلوں میں امام مالک نے جواب دیا من معلوم چھتیس مسائل ہم سنیں گے اگر اگر ہم ہمارے سامنے ایک عالم اس سے چالیس مسائل پوچھے گئے اور چتیس میں اگر وہ کہیں میں نہیں جانتا تو ہم کیا بولیں گے کہ کوئی عالم ہے یہ کوئی عالم ہے جو چھتیس گڑ سال نہیں جانتا ہے تو جو آدمی نہ جاننے کے باوجود کلام کرے یہ آدمی کلام کرنے کے لائق نہیں ہے اور جو آدمی واقعی نہیں جانتا ہو اور کہے کہ میں نہیں جانتا واقعی ایسا آدمی عالم کہلانے کے لائق ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس موضوع سے متعلق تھیں اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے ماننے میں احتیاط کی توفیق میں اتنے بڑے بڑے عالم ہیں یہ کوئی چھوٹے نام ہیں ایسے بڑے بڑے نام ہیں کہ جو تاریخ میں یعنی مشہور نام ہے صحابہ تابعی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا آپ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا لا عدل, لا اعلم اللہ اعلم اللہ بہتر جانتا ہے تو یہ جو لوگ تھے یہ واقعی اللہ سے کرنے والے لوگ ہیں اور ایک ہم لوگ ہیں کہ جس مسئلے میں کوئی نہیں پوچھا تو ہم سوال بنا کے بولتے اس کو ایک سوال بتاؤ اور اس کا جواب بھی بتاؤ تو ہم لوگ بھی سوال بنا کے بتا رہے اس کو یہ حال ہمارا ہے کیوں اس لیے کہ ہم شہرت کے شوقین ہو چکے ہیں ساری مصیبت کی جڑ کی ڈر ہے فیمس ہم لوگ ابو فیمس ہیں ہمارے دل میں کیا ہے تمنا ہے کہ چار آدمی جمع ہوں تو کوئی ایک آدمی پالیٹکس کی بات کر رہا کوئی میڈیسن کی بات کر رہا اب میرے پاس کچھ بھی نہیں تو میں کچھ نہ کچھ ایسی بات کروں جس سے ان کے پاس ہونا ہو تو یہ, یہ ان کے دلوں میں میری عظمت آئے اور دین کا معاملہ نکلے تو خود بھی میں اپنی طرف سے بنا کے بول دوں تاکہ ان کے دلوں میں میری عزت بن جائے بالکل نہیں بولنا چاہیے آدمی دین کے معاملے میں احتیاط کرے ابن مسود کا قولیاب رکھے من علی مفلیق ال جو آدمی علم لگتا ہے بتا یہ بھی نہیں کہ چھپائے یہ بھی نہیں کہ مسئلہ پوچھتی بولے نہیں لا لاوری اب <laughs> <laughs> وہ کون سی مفتی کے پاس جائے گی بھائی آپ کا بچہ پوچھ رہا ہے کتنے سال میں نماز ابو وہ لا ابری تو ایسا نہیں چلتا ہے آپ کو جو واقعی معلوم ہے بیٹا سات سال ہو گئے نماز پڑھنا چاہیے دس سال کا تو ہونے کے بعد نہیں پڑھے گا پٹائی کروں گا تو ایک آدمی جو ہے جو جانتا ہے وہ بتائے ہاں اگر اس سے بہتر جاننے والا ہے تو آدمی کیا کرے اس کے حوالے کرے آپ مسجد میں कोई ہیں کوئی چیز آپ کو معلوم ہے آپ نے پڑھی ہے ابھی आया تازہ پڑھ کے آیا آپ اور ایک عالم مسجد میں آپ بہتر آتے ہیں ان سے پوچھیں بڑے عالم ہوتے ہیں ایک دوسرے کی طرف جواب ڈھکے سے آپ نے دیکھا یہ سواز اللہ کہ جو آدمی اللہ کے لیے جھکتا ہے چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو کرتا ہے لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ نمایاں ہونے کا شوق لوگوں میں نمایاں ہونے کا شوق انہیں کہاوت ہے کہ مند دکھائی دینے کا شوق مند بننے میں رکاوٹ ہے سمجھ میں آئی بات مند دکھائی دینے کا شوق, مند بننے, مند, دینے کا شوق مند بننے میں کیا ہے رکاوٹ ہے ہم اکثر اوقات کیا کرتے میں بہت سمارٹ ہوں میں بہت سمارٹ ہوں لوگوں کے سامنے سمارٹ دکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم سمارٹ بن نہیں پاتے کوئی بھی آدمی آ کے بنا کے جاتا ہے ہم کو تو آدمی مند بنے دکھنے کی بجائے بننے کی کوشش کرے اور مند کون ہے جو آثرت کے اعتبار سے مند ہو دنیا کا مند کوئی مند نہیں ہے ہارون فرعون احمان بڑی بڑی جائیداد عبیب بادشاہ سب کچھ ان کے پاس کیا فائدہ ایمان نہیں دین نہیں تکوا نہیں یعنی اللہ کا دین نہیں ندی کی بات نہیں مانی اصل دین دین سب سے بڑی عقل مندی ہے دین سب سے بڑی عقل مندی ہے جس کی زندگی میں دین ہے وہ عقل مند ہے جس کی زندگی میں دین نہیں ہے چاہے دنیا کا سب سے بڑا عہدہ اس کے پاس ہو بڑی ڈگری اس کے پاس ہو بڑا مالدار ہو بڑا بہت شہرت یافتہ ہو وہ آدمی عقل مند نہیں اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی توفیق دے آمی. علم حاصل کرنے والا بنائیں علم کے مطابق بولنے والا عمل کرنے والا ہم سب کو بنائیں ابو رحاذا اور سف اللہ علی وبھی فوراً الزام ہوگی اور اس کے بعد نو بج کر پانچ منٹ پر جماعت ہوگی